لا إلا من الرّحمہشق کہ رحمت جدا نہیں ہوتی مگر اس بندے سے جو شقی اور بدبخت ہوتا ہے ایک حجی میں آئے کہ نبی اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں مارائی تو آحدن کان الرحم و بلیہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی السلام سے زیادہ اپنے اہل ایال کے اوپر زیادہ مہربان اور شفیق اور کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ زندگی گزارنے کی ایک گائڈ لائن ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ اہل خانہ کے اوپر مہربان ہوں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھیں اور ان کو ہر اعتبار سے پرسکون رکھنے کی کوشش کرے نبی علیہ وسلام اپنے مہربان تھے یہ حدیث کے الفاظ سنیے کانا ارحم بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے رسول اللہ, اللہ وسلم اپنے ایال کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی نے نماز پڑھائی تو جب عطیات میں تھے تو ایک بچے نے رونا شروع کر دیا تو نبی علی سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میرا بڑا جی چاہتا تھا آج لمبی نماز پڑھنے کو مگر ایک بچہ جب رونے لگا تو میں نے سوچا کہ اس کی ماں کے دل کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں تو ایک بچے کا رونا بھی اتنی اہم چیز ہوتی ہے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابہ و خصیرہ برباد ہو گیا اور نقصان پا لیا اس بندے نے ملم یج اللہ تعالی فی قلب ہی رحمت بشر کہ جس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بشر کے لیے انسان کے لیے رحمت نہ بنائی ہو چنانچر ایک حدیث پاک میں روایت ہے کہ ایک صاحب نبی علیہ کو ملنے کے لیے آئے تو اس وقت نبی السلام کے پاس حسنین کریمین میں سے کوئی تھا اور نبی السلام ان کو پیار کر رہے تھے گود میں بٹھا رہے تھے محبت کر رہے تھے اس لیے جب یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا تو نبی السلام کی نے گزارش کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ اس بچے کو بوسے دے رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان دس بچوں میں سے کسی کبھی نہیں بوسہ لیا اور کسی سے بھی نہیں ایسی محبت کا اظہار کیا جب اس نے یہ کہا تو علیہ احمد نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم کو نکال لیا ہو تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں یعنی نبی السلام نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ باپ ہو کے اپنے بچوں کے اوپر مہربان کیوں نہیں ہے نبی اشاد فرمایا میں یسرن یسر اللہ, اللہ دنیا کہ جو بندہ کسی کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دنیا اور آخرت کی اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں یعنی ہم کسی بندے کی مشکل کو آسان کریں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو آسان کر دیں گے اس لیے حدیث پاک میں آئے کہ کوئی بندہ اگر اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد طبعی میں دو سال اعتکاف کرنے کا ثواوت آ فرماتے ہیں مسجد نبی میں دو سال اعتقاف کرنے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے وہ کام ہو یا نہ ہو یہ بات کی بات ہے مگر اس بندے کو اس کا اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں ایک حریش مبارکہ میں نبی شاہ نے شاد فرمایا من کانہ کی حاجت عقی ہی کان اللہ کی حاجت ہی جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اس دوران اللہ تعالی اس بندے کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کے کام آئے ایک انسان دوسرے کا بوجھ بٹائے ایک انسان دوسرے کی مشکل کو دور کرنے میں اس کے کام آئے ہم تو مشکل میں دوسرے بندے کو دو لفظ بھی نہیں بول پاتے جس کو مورل سپورٹ کہتے ہیں مورل سپورٹ بھی آج نہیں کرتے بلکہ جس کا غم ہو اسی کو غم برداشت کرنے دیتے ہیں اور ہم صرف خوشی میں دوسروں کے ساتھی ہی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیئر ویدر فرینڈ کہ وہ بندہ جو اچھے وقت کا بندہ ساتھی ہو اور اگر کوئی غم میں ہو پریشانی میں ہو تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں کتابوں میں ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے آپ حیران ہوگی کوفہ کے ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا ربی بن سلیمان ان کے دل میں حج کرنے کا بڑا شوق تھا انہوں نے کوشش کر کے حج کا خرچہ اس کے پیسے اکٹھے کیے فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پہ اپنے گھر سے نکل پڑا میں جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مردہ بکری بڑی ہوئی تھی اور ایک عورت اس بکری کا گوشت کاٹ رہی تھی تو مجھے دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ یہ عورت مردہ بکری کی ٹانگ کیوں کاٹ رہی ہے اس عورت نے اس کی ٹانگ کاٹی بکری کی اور اس کو لے کر وہ اپنے گھر چلی گئی ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کھانا بناتی ہو اور لوگوں کو کھلاتی ہو تو میں بھی کہ یہ مردہ بکری کا یہ کھانا بنائے گوشت کا تو لوگوں کو تو یہ حرام کھلائے گی اور یہ تو ٹھیک نہیں تو مجھے پتہ تو کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلا اور جس گھر میں وہ عورت داخل ہو گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازے کے اندر سے ایک نوجوان لڑکی نے گفتگو کی میں نے اس سے پوچھا ایک عورت یہاں ایک مردہ بکری کی ٹانگ کاٹ کے لائی ہے اس نے میں نے کہا تم اس کو کیا کرو گی اس نے کہا ہم اپنے لیے اس کو پکائیں گے میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مردہ بکری کی کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے اس نے کہا اللہ کے بندے وہ تیرے لیے حرام ہیں ہمارے لیے جائز ہے میں نے پوچھا آپ کے لیے جائز کیسے اس نے کہا کہ ہم سادات گھرانے کی عورتیں ہیں ہماری تعداد کوئی دس بارہ ہے گھر کے اندر ہمارا ایک ہی مرد محرم تھا اور وہ کماتا تھا اور ہمیں گھر میں لا کے دیتا تھا تو ہمارا گزارا چلتا تھا اب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو گھر میں کوئی مرد نہیں صرف دس بارہ عورتیں ہیں اور ہم اس وقت پانچ دن سے فاقے کی حالت میں ہیں اور ہم نبی علیہ اسلام کی عالمے سے ہیں اولاد میں سے ہیں سیدہ ہیں تو ہم نہیں چاہتی کہ ہم کسی کے پاس جائیں اور ہاتھ پھیلائیں اور کسی سے مانگے تو ہم اللہ کے در پر آئی ہیں ہم اللہ کے در سے مانگتی ہیں آج ہمیں فاقے کے پانچ دن ہو گئے تھے تو ہماری والدہ نے سوچا کہ میں جا کے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتی ہوں اب تو ایسی حالت ہے کہ حرام کھانا بھی جائز ہو گیا تو میری والدہ گئی اور ایک مردہ بکری کی ران کاٹ کے لے آئی اب ہم اس کو یہاں پکائیں گے اور اس کو کھائیں گے اور یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تم ہماری بات کے پیچھے مت پڑو اور اس کو لوگوں کے اندر بیان مت کرنا ربی بن خسین کہتے ہیں کہ یہ بات سن کے میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ سادات گھرانے کی عورتیں ہیں اور اتنی غریب ہیں کہ ان کو پانچ دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا اور میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں جبکہ فرض حج تو میں نے کیا ہوا ہے یہ میرے لیے نقلی حج ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی حج کا خرچہ ان کو دے دوں اور اس کے بدلے اللہ اجر مجھے دے دے گا چنانچہ انہوں نے اپنے حج کے خرچے کا حساب لگایا اور جتنا ان کے پاس خرچہ تھا وہ انہوں نے لا کے اس گھر میں عورت کو دے دیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنا کھانا اس سے لے کے منگائیں اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ حدیہ لایا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنے حج کا سارا خرچہ اس گھر کی عورتوں کو دے دیا ربی بن خسیم کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا اداس تھا میں بہت تمنا کرتا تھا میں حج پہ جاؤں میں بیت اللہ کو دیکھوں غلاف کے کعبہ کو پکڑ کے دعا کروں زمدم پیوں اور نبی الام کا روز انور دیکھوں میرے دل میں بڑی چاہت تھی لیکن مجھے اپنی خواہش کو توڑنا پڑا اور میں نے سارا خرچہ ان عورتوں کو دے دیا چند دن میری طبیعت پہ بڑا غم رہا حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ میں رویا کرتا تھا مکہ اور مدینہ کو یاد کر کے میں مکہ اور مدینہ کو یاد کر کے روتا تھا مجھے کئی دفعہ کو نیند نہیں آتی تھی حتیٰ کہ وہ دن آ گئے جب حد شروع ہوتا ہے تو میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا تھا اور میرے ذہن میں سوچ چل رہی ہوتی تھی اس وقت حاجی مینار جا رہے ہوں گے اس وقت مینار سے عرفات جا رہے ہوں گے یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہے اور یہاں حاجی واپس مطلف آ اور اب مطلف سے وہ مینار آ گئے ہوں گے اور اب وہ شیطان کو کگریاں مار رہے ہوں گے اور اب وہ طواف ودا کر رہے ہوں گے طواف زیارت کر رہے ہوں گے اب یہ سوچیں گھنٹوں میرے ذہن میں رہتی اور میں سوچتا رہتا مگر میں تو اپنا جتنا کچھ پیسہ تھا وہ سارا کا سارا اس عورت کو دے چکا تھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن اور گزرے تو جو لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا چنانچہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو حج پہ نہیں جا سکا جو لوگ حج کر کے آئے ہیں چلو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں چنانچے جو حج کے لئے گروپ آیا میں ان کو ملنے کے لیے گیا انہوں نے سلام پھیرا انہوں نے مجھ سے سلام کیا پھر انہوں نے مجھ سے حال احوال پوچھے میں نے انہیں مبارکباد دی کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے آپ نے ہمارے ساتھ ہی تو حج کیا ہے میں بڑا حیران کہ میں تو حج پہ نہیں گیا یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں پھر دوسرے گروپ کو ملے تو دوسرے گروپ والوں نے یہی بات کی پھر تیسرے گفت ملے تو انہوں نے یہی بات کی جب کئی لوگوں نے مجھ سے یہی بات کی تو میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ کیسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے حج کیا میں نے تو حج نہیں کیا اس نے کہا سبحان اللہ میری آپ سے ملاقات بنا میں ہوئی تھی اور آپ نے مجھے ایک ٹھیلا دیا تھا جس تھیلے کے اندر اتنے پیسے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ میں بعد میں آپ سے لے لوں گا تو آپ کا وہ تھیلا میرے پاس ہے آپ پلیز اس تھیلے کو لے لیں تاکہ مجھے امانت کا اتنا خیال نہ کرنا پڑے تو ربی بن حسیم کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو جتنے پیسے میں نے اس عورت کو دیے تھے اس سے دس گنا پیسے زیادہ اس تھیلے کے اندر تھے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دنیا ہی میں مجھے صدقے کا دس گنا اجر واپس لے دیا لیکن ذین بہت پریشان تھا کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور رات کو اسی خیال میں میں سو گیا میں سویا ہوا تھا مجھے خواب میں نبی اسلام کی زیارت تصیب ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی تم نے میری آل میں سے کچھ لوگوں کو صدقہ دیا نا تم, تم نے ان کو ہدیہ پیش کیا اور اس سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوا میں نے اللہ کے حضور تمہاری سفارش کی یا اللہ اس نے اپنے حج کا خرچہ میری آل کے اوپر لگا دیا اب اس کے بدلے اس کو یہ سعادت فرما کہ ایک فرشتہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ہر سال حد کرتا رہے تو ربی تمہ مبارک ہو اس سال بھی ایک فرشتے نے تمہاری طرف سے حج کیا ہے اور آئندہ بھی ہر سال جب تک قیامت نہیں آتی وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا اور تمہیں اس کا عجر ملتا رہے گا اسے اس اندازہ لگائیے کہ انسان جب دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے ہمدردی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کس قدر ہمدردی فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بہت سخت ہوتے ہیں وہ سخت دل کہلاتے ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا بلکہ ان کے سینے میں سل ہوتی ہے وہ دوسرے کی تکلیف کا بالکل خیال نہیں کرتے کسی کے آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتے ہر حال میں اپنی مرضی پوری کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتے ہیں چنانچہ بخارا کا ایک گورنر تھا جو بہت بدتمیز قسم کا انسان تھا ہر ایک کو ڈانٹنا گالیاں نکالنا سختی کرنا یہ اس کا وطیرہ تھا علماء اس سے بہت تنگ تھے اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا اس سے پوچھا بھائی تمہارے ساتھ کیا بنی اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ تو, تو کتا تھا اور کتے کی طرح علما کے اوپر بھونکا کرتا تھا مگر تم نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک کتے کے اوپر ترس کھایا تھا ایک خارج زدہ کتے کو تم نے دیکھا تھا اور اپنے سپاہی کو کہا تھا کہ اس کتے کو پکڑ لو اور اس کو دوائی لگاؤ اور اس کے کھانے کا خیال رکھو تو اس کتے کو تم نے چونکہ کہا تھا کہ اس کا خیال رکھو وہ کتا بیماری سے ٹھیک ہو گیا تھا تو ہے تو تو کتا لیکن کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے چلو ہم نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا اور تمہارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیا آپ غور کیجئے ایک آدمی جو ظالم ہے ایک آدمی جو بدکار ہے ایک آدمی جو گناہ ہے وہ ایک کتے پر درخت کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جنتدا فرما دیتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدکار تھی وہ جسم فروشی کا کام کرتی طوائف تھی ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی اس نے ایک کتے کو دیکھا جو گیلی مٹی کو زبان لگا رہا تھا اس نے محسوس کیا کہ یہ کتا پیاسا ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے چنانچہ اس نے ایک کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا جب کتے نے پانی پیا تو اس نے آواز نکالی خوشی کی اس خوشی کی آواز کے ساتھ اللہ نے اس عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اب آپ بتائیے کہ زناب کتنا بڑا گناہ ہے وہ زانیہ عورت تھی لیکن اس کے اتنے بڑے گناہ کو اللہ نے اس لیے معاف کر دیا کہ اس نے کتے پہ ترس کھایا تو یہ ترس کھانا اللہ کو اتنا پسند ہے اگر کوئی کسی انسان پر ترس کھائے گا تو پھر کتنا سواب ملے گا زندگی میں ایسے مواقع بنتے ہیں گھر میں بچوں پہ ترس کھانا لوگوں پہ طرز کھانا ضرورت مند پہ طرز کھانا اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور آج ہمارے اندر اتنے اخلاق نہیں ہم دوسرے کی تکلیف کا خیال ہی نہیں کرتے چنانچہ ایک ہی گھر ہوتا ہے دو بھائیوں کی بیویاں ہیں یعنی دو عورتیں ہیں جو ایک ایک بھائی کی بیوی ہے دوسرے دوسرے بھائی کی بیوی ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دوسری کو پرواہ نہیں ہوتی بلکہ بجائے اس کے کہ وہ گمزدہ ہو الٹا وہ خوشی محسوس کرتی ہے اچھا یہ تکلیف میں آئے ساس اور بہو کے درمیان کا تعلق بھی آج بن گیا بہو کو تکلیف ہوتی ہے تو ساس خوش ہوتی ہے اور اگر ساس کو تکلیف ہوتی ہے تو بہو خوش ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی تو گویا زندگی سے نکل ہی گئی اور یہ چیز بہت اللہ کو بری لگتی ہے انسان اللہ کو پسند ہی اس لیے کہ اس کا نام ان انس سے بنا کہ وہ محبت کرنے والا ہے تو جو بندہ دوسرے کے ساتھ نرمی کرے ترس کھائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں اب میں ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں ایک آدمی تھا امیر آدمی تھا اس کے ایک نوکر گھر میں رکھا ہوا تھا غلام سے مختلف کام کرواتا تھا ایک دن اس نے اس نوکر کو چار دینار لیے کہ بازار میں جاؤ اور میرے لیے وہاں سے کوئی اچھے پھل خرید کے لاؤ چنانچہ وہ غلام ان چار دینار کو لے کے نکل پڑا جب بازار میں پہنچا تو اس نے ایک عجیب سین دیکھا سین یہ تھا کہ ایک فقیر تھا اس نے کسی اللہ والے سے سوال کیا مانگا اور اللہ والے نے اسے کہا کہ بھئی میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے نہیں البتہ میں تمہارے لیے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تمہیں کچھ دے دیں تو وہ اللہ والے کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے بھئی اس فقیر کو جو بندہ جتنے دینار دے گا میں ہر دینار کے بدلے اس کے لیے دعا کروں گا اب اس غلام نے جب یہ بات سنی تو یہ وہاں کھڑا ہو گیا وہ اللہ والے آنے جانے والوں کو کہہ رہے تھے بھائی جو اس حاجت مند بندے کو جتنے دینار دے گا میں اس بندے کے لیے اتنی دعائیں کروں گا تو اس غلام نے ایک دینار اس بندے کو دے دیا ان بزرگوں نے کہا بتاؤ بھائی تمہارے لیے کیا دعا کروں اس نے کہا جی میرے لیے دعا یہ کرو کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے ان بزرگوں نے دعا کر دی پھر اس غلام نے دوسرا دینار بھی اس حاجت مند بندے کو دے دیا تو بزرگوں نے کہا کہ اب تمہارے لیے کیا دعا کرنی ہے اس نے کہا جی یہ دعا کرو کہ میرا مالک مجھے اس کا بدلہ دے دے انہوں نے اس کی بھی دعا کر دی پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ اب کیا کرنے اس نے تیسرا دینار بھی اس حاجت مند بندے کو دے دیا اور کہا کہ اچھا میرے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ مالک شراب پیتا تھا اور بری زندگی گزارتا تھا انہوں نے تیسری دعا بھی کر دی اب اس بندے نے اس آنے والے اس بندے نے اس حاجت مند کو چوتھا بھی دینار آر دے دیا تو اللہ والے نے پوچھا بھائی اب تمہارے لیے کیا دعا کرنی ہے اس نے کہا جی دعا یہ کریں کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کی مفرت فرما دے ان بزرگوں نے اس کی بھی دعا کر دی یہ غلام واپس آیا تو دل میں ڈر رہا تھا آگ لگ رہی ہے مجھے آنے میں بھی دیر ہو گئی میرا مالک انتظار میں ہوگا جب میں واپس گھر جاؤں گا تو میرا مالک مجھ سے سخت ناراض ہوگا اور اگر میں نے اس کو یہ بتا دیا کہ میں نے تمہارے دینار دے کے دعائیں کروا لیں تو وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں بغیر پوچھے ایسا کام کیا چنانچہ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ مالک بیٹھا ہے اور اچھے موڈ میں ہے اس نے غلام کو دیکھا تو اس نے غلام سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ اتنی دیر کیوں لگا کے آئے اس نے پوری کہانی سنائی کہ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے اعلان کر رہے تھے کہ جو بندہ اس کو جتنے دن دے گا میں اتنی دعائیں کروں گا کہ اللہ تعالی اس بندے کی دعاؤں کو قبول کروا لے تو مالک نے کہا اچھا تم نے اس کو چار دن دیئے دیے تو کیا دعا کروائی اس نے کہا جی میں نے پہلی دعا تو یہ کروائی تھی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے یہ بات سن کے مالک کے دل پہ اتنا سر ہوا اس نے کہا چھپی اچھا بہت دعا تو قبول ہو گئی چلو میں نے تمہیں آزاد کر دیا دوسری دعا کیا منگوائی تھی اس نے کہا جی کے دوسری دعا میں نے یہ منگائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چار دینار کا بدلہ دے دے تو مالک کے پاس ایک تھیلی پڑی تھی پیسوں کی اس میں چار ہزار دینار پڑے ہوئے تھے تو مالک نے وہ اٹھا کے اس لڑکے کو دے دی اور کہا کہ دیکھو یہ تمہیں اللہ نے تمہارے مال کا بدلہ دے دیا مگر یہ بتاؤ کہ تم نے تیسری دعا کیا کروائی تھی اس نے کہا جی تیسری دعا تو میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ تعالی میرے مالک کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اس کا اثر ایسا ہوا مالک کے دل پہ کہ مالک نے فوراً کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ہر گناہ سے توبہ کروں گا نے کہا تھا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی غلام نے کہا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کی مفترت فرما دے یہ بات سن کے وہ بندہ خاموش ہو گیا کہنے لگا بھائی یہ میرے بس میں تو نہیں ہے نہ آپ کے بس میں ہے بات آئی گئی ہو گئی کہتے ہیں کہ یہ مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا خواب میں کس کہنے والے نے کہا کہ اے میرے بندے جب تم نے وہ کر دیا جو تم کر سکتے تھے تو ہم وہ کرتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے تمہاری اور تمہارے غلام دونوں کے گناوں کی بخشش کر دی اور تمہارے لیے جنت جانے کا فیصلہ کر لیا دی. تو دیکھیں ایک بندہ کسی فقیر کے اوپر ترس کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا خیر کا معاملہ کرتا ہے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں کہ رب کریم ہمارے دل میں ہمدردی پیدا کر دیئے ہم دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھیں دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں اور اس طرح ہماری زندگی محبت پیار کی ہو رحم کی ہو کرم کی ہو ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہو جاتی ہے تو نیت کر لیجئے سب گناہوں سے توبہ کی اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول الله آمنت بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الاخر و القدر خيره و من الله تعالى و البعث بعد الموت آمنت بالله تما هو وقبلت باللسان و صفاتی و قبل تو جمییا احکامی اکرارم بلسانی و تسلیکم بل قل اشد اللہ علاح اللہ و اشدو ان محمدن حب و رسول استخ اللہ ربی منک السمب و اطوب علیح بے کا یا ارحم رحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بطائب ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے ان میں سے پہلا عمل ہے سو مرتبہ استفار صبح شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ علی محمد محمد و و تیسرے ہے قرآن وزیر کی تلاوت روزانہ کرنا اگر ایک پا ہو تو بہت اچھا ہے چوتھا ہے تلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اس کو کہتے ہیں ہتھ دل یارول ہاتھ کام مقاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا کہ انسان دس پندرہ منٹ کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرے دل اللہ اللہ اللہ کہ رہا ہے ان شاء منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ محسوس کریں گی اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے جن بچیوں نے تعلیم اچھی حاصل کی نمبر اچھے لیے اور ان کو آج انعامات دیے وہ بچیاں مبارکباد کے قابل ہیں ان کے والدین بھی مبارکباد کے قابل ہیں ان کی معلمات بھی مبارکباد کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے سینوں کو علم کے نور سے منور کرے اور ان کو اپنی مقبول بنیوں میں شامل کرے اور جن معلمات نے ان کے پر محنت کی اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے و آخر الدا ان الحمد اللہ حرب العالمین تھوڑی کے لیے مراقبہ کر لیجیے پھر دعا کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجیے سر کو چکا لیجیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریجے کو کھو لیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے तकड़ी घत के तोल नमाही नही असी ढे ए बाँ भरे तकड़ी घत के तोल नमाही اث ڈے اے باں برے ڈر آیا دیج پرے پرے در آیا دی لاج تہانوں تے چاہے کھوٹے چاہے کر گلام فریدا پلے ایب ہزار کوئی مان کس تے کرے نہ میں سونی تلے تے, تے میں سائی کیویں کنا چارے لڑ میرے چیکڑا لڑے تو میں کہڑا مل مل تھو سابن تھوڑا تو میل گنے تتنا تیرو پلام فریدہ کوئی بس نہ چلتا تجوا دے ہار پر اصول دعا کر لیجیے سلحان ربی الحاب اللہ صلیٰ جنا علی محمد علیہ محمد البارم اے رب کریم ہم آپ کے عاجِ مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے زرگزر فرما عیبوں کی پردہ پوچھی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما رب کریم ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد علت سے محفوظ فرما اے اللہ گناہ ہیں سب گناہوں کو محب فرما اور ہمیں آج کی اس اجلاس میں مجلس میں بخشا بخشایا اپنے گھروں میں جانے کی توفیق عطا فرما میرے مالک آپ تو بڑے کریم ہیں بڑے رحیم ہیں آپ کو اپنی رحمت پر بڑا ناز ہے اور آپ نے رحمت کو پسند کیا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ترس کھائیں ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں میرے مالک آج ہم پہ ترس کھا لیجئے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک بچہ چھوٹا جب اپنے کپڑوں کو گندا کر بیٹھتا ہے تو ماں کے پاس آتا ہے امی میرے کپڑے ناپاک ہو گئے مجھے دھو دیجیے ماں اس کو ڈانٹتی ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا تو مجھے پہلے بتایا کرو تاکہ میں تجھے واش روم لے جایا کروں کیوں نہیں بتایا پھر کپڑوں کو گندہ کر دیا ماں کو کہتا ہے بیٹا امی اگر آپ مجھے نہیں دھوئیں گی تو مجھے کون صاف کرے گا ماں اسی گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے اس کے کپڑے صاف کرتی ہے جسم صاف کرتی ہے صاف کپڑے پہنا کے خوشبو لگا کے اس کو پھر سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ماں کے اندر آپ نے جو ہمدردی رکھی محبت رکھی اس کی وجہ سے وہ بچے کے ساتھ اتنی ہمدردی کا معاملہ کرتی ہے اے اللہ آپ کی ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ فرما دیجئے ہماری دنیا کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اے اللہ ہماری آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما اہلا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما احلانا جو بچیاں جوان المر ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کو نیک دیندار قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جو پڑھنے کی عمر میں ہیں اللہ ان کو ہر امتحان میں کامیابیاں عطا فرما اور ان کو دین دنیا کے ہر امتحان میں سرخوئی نصیب فرما میرے مولا جتنی عورتیں دور قریب سے آج کس مجلس میں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما اور ان کی الہ دل کی جتنی نیک مرادیں لے کے آئی ہیں ان کی مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا ان انت سمیع العلیم تو بلینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین کا پیشن مارجر کریں گے بسم الله من پیرے طریقہ رحبر شریعت حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب القش بندی مجدی دامت برکاتم العالیہ کا بیان ہوگا اللہ رب العزت نے نعمی میں گونا گو امتیازات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں عظیم باپ کے عظیم فرزند ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے ظاہری اور باطنی علوم سے مالا مال فرمایا ہے حضرت جی کے غیر موجودگی میں بلکہ حضرت جی کی موجودگی میں بھی ادارے کے جملہ شعبوں کے انتظام انسرام کی ذمہ داری ان کے سر پہ ہوتی ہے بخسن خوبی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں اور اپنے عظیم والد کے ساتھ دین کے کام میں بہترین معاون ثابت ہو رہے ہیں انشاءاللہ بیان آپ سماعت فرمائیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا دل خوش ہو جائے گا سکون اور اطمینان سے ان کا بیان سماعت فرمائیں جزاکم اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقال الله تعالى في مقام آخر فلما عتوا عن عمانه عنه قلنا لهم كونوا قردتا خاسئين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدin وبارك وسلم اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمدin وبارك وسلم اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد والدین و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا جو دستور ہمیں سکھلایا اسے دین اسلام کہتے ہیں یہ دین بنیادی طور پر دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے نمبر ایک نیک عمل کرتے رہنا اور نمبر دو گناہوں سے بچتے رہنا عام طور پر دیکھا گیا ہے لوگ نیک عمل تو کرتے ہیں نیکیاں تو بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے اگر نیک عمل اہم ہے تو گناہوں سے بچنا اہم تر ہے ہم دیکھتے ہیں ایک وقت میں ایک آدمی نماز پڑھا ہوتا ہے اور اس کے متصل پات لوگوں کی حبت شروع کر دیتا ہے وہ نگاہیں جو چند لمحے پہلے قرآن مجید کے اوپر تھی چند لمحے کے بعد غیر محرم اور نامحرم عورتوں کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں وہ زبان جس پر چند لمحے قبل قرآن مجید کی آیات جاری تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام نہ کر لے نبی علیہ السلات و السلام کی حدیث مبارکہ ہے اگر تم نمازیں پڑھو اور اس کثرت سے پڑھو کہ کمر تمہاری کمان کی طرح جھک جائے یا روزے رکھو اور اس کثرت سے رکھو کہ تم کانٹوں کی طرح سوکھ جاؤ تب بھی تمہیں فائدہ گناہوں سے بچنے میں ہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے ایک صحابی نے حضور علیہ السلط سے پوچھا میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں آقا میں کیسے بن سکتا ہوں نبی علیہ السلط نے فرمایا اطل محارم تک و نوابن گناہوں سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر لی گناہ کر لیا کوئی غلط کام کر لیا تو آخرت میں جا کے اس کا عذاب ملے گا آخرت میں جا کے اس کی پکڑ ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی انتقام لے لیا کرتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا انسان کا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا اگر ہم دیکھیں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے گرفت میں ہیں یا نہیں ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم پریشان پھر رہے ہوں گے اور اس پریشانی کے ہم کس کو بلیم کر رہے ہوں گے کبھی کہہ دیں گے جی کالا علم ہو گیا کبھی کہہ دیں گے جادو ہو گیا کبھی جی ہمسائے نے کچھ کر دیا کبھی رشتہ داروں نے کچھ کر دیا لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں لوگوں کی پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہوتی آئیں قران مجید سے ان سوال کے جوابات لیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکل ناخذنا بذنبی پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں وبال میں گرفتار کیا فمنھم من ارسلنا الیہ حاصبا ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا و منھم من اخذت الصیحہ اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے جکڑ دیا و منھم من خصفنا بہ الارض اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا من اغرقنا اور بعض کو ہم نے دبو دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ رب العزت ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتے وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہم گناہ کرتے ہیں ہم غلط حرکتیں کرتے ہیں ہم ہمارے اپنے برے اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ میرا دستور ہے جب لوگ مجھے ناراض کرتے ہیں میں ان سے انتقام لیتا ہوں ایک جگہ فرمایا فلمّا انتقمنا منهم پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا فرق نام اور تمام کے تمام کو ڈبو دیا دوسری جگہ فرمایا فلم جس کام سے ان کو منع کیا گیا اور وہ منع نہ ہوئے اور حد سے آگے نکل گئے قلنا لهم ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ تو اللہ رب العزم نے شکلیں بھی مشق کر دی خلاصہ یہ ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے غلط اعمال کرتا ہے آخرت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی اس کا انتقام لیا جاتا ہے چنانچہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں ہم پہ یہ حقیقت کھل کے واضح ہوتی ہے حضرت نوح علیہ سلاۃ والسلام کی قوم ایش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سیلاب کو مسلط کیا تنکوں کی طرح بہ رہے تھے یہ وجہ کیا تھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا حضرت صالح علیہ سلاۃ والسلام کی قوم پر تیز چیخ کو مسلط کیا گیا حت کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے وجہ کیا بنی اللہ رب العزت کی نافرمانی قوم پر سخت ہوائیں اور تیز آندیاں آئیں وہ قوم جو کہا کرتی تھی اللہ رب العزت نے بھی فرمایا اللہ تلم بلاد ہم نے اس جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی تیز آندھی نے ان کو پٹک کے رکھا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے شہتیر پڑے ہوئے ہوتے ہیں حرد لود علیہ السلام کی قوم ان کی بستی کو اٹھایا گیا آسمان تک پہنچایا گیا اور وہاں سے الٹا کر کے پھینک دیا گیا وجہ کیا تھی اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونا پڑا وجہ کیا تھی اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا کے اندر غرق ہو گیا وجہ کیا تھی اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی کار اپنے تمام خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی فرمانی کا نتیجہ تھا بنی اسرائیل کو بندروں اور میں تبدیل کر دیا گیا شکلیں مسخ کر کے رکھ دی گئیں اس کی کیا وجہ بنی یہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ تھا آج جو امت مسلمہ ہر قسم کے مصائب و علام میں گرفتار ہے کبھی یہ پریشانی کبھی یہ پریشانی کبھی کہیں سے ذت ملتی ہے کبھی کہیں سے ذت ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بھی وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے موز جماعت آج ہمارے اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی مسائل یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے افسوس یہ ہے بار بار ٹھوکرے کھانے کے باوجود معلوم نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں اپنے گرے میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا میرے فلاں رشتہ دار میرے سے حسد کرتے ہیں انہوں نے جادو کر دیا ہوگا انہوں نے یہ کام کر دیا ہوگا نہیں کسی نے کچھ نہیں کیا ہم نے خود اپنے ساتھ کچھ کیا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گرے میں دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے اپنے مال کا نتیجہ ہے کسی نے کیا خوب کہا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں عدل و انصاف فقت حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنا دستور بتایا ہے میں جو بندہ بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی یہ ایک کلی کا ہے اس سے کوئی استثناء نہیں بعض ناقابل تردید حقیقتیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر آگ کا انگارا انسان ہاتھ پہ رکھے تو یہ پاسبل نہیں کہ وہ ہاتھ نہ جلائے اگر انسان برف کو اٹھائے تو یہ پاسبل نہیں کہ ٹھنڈ محسوس نہ ہو اسی طرح کوئی انسان زہر پی لے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہ ہو ایسے ہی کوئی بندہ گناہ کرے گا تو برے اثرات اس کے دل کے اوپر مرتب ہوں گے حیرت عیسا سرات و ایک مرتبہ ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے بستی والے بہت خوش و خرم تھے باغات ہیں پھلوں سے لدے ہوئے ہیں مویشی چرائے گاؤں میں چر رہے ہیں بچے میدانوں میں کھیل رہے ہیں فصلیں لہا رہی ہیں ہر طرف خوشی کا سماں ہے آپ کو بہت خوشی ہوئی اور آپ وہاں سے گزر گئے کافی دنوں کے بعد وہاں سے واپس گزرنے کا موقع ملا تو آپ حیران ہر طرف کھنڈرات ہیں قبرستان ہیں بری حالت ہوئی بھی ہے پوری کی پوری بستی اجڑ چکی ہے تو آپ بہت حیران ہوئے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام یہ لوگ جب تک میرے حکموں کی اطاعت کرتے رہے میں نے اپنی نعمتیں ان کے اوپر ڈالی رکھی جیسے ہی انہوں نے میرے حکموں کی نفرمانی شروع کر دی میں نے ایک ایک کر کے نعمت سلب کی اور آخر ریزلٹ یہ نکل آیا تو ہم جب برائی کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ایک ایک کر کے نعمت لینا شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیسے ہمارے سے نعمتیں چھن رہی ہیں ایک بزرگ تھے انہوں نے ان سے کوئی غلطی صادر ہو گئی اب وہ غلطی بار بار دوہرا رہے ہیں بار بار دوہرا رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جب انسان برا کام کرتا ہے گنا کرتے ہیں نیمتے چھننی شروع ہو جاتی ہیں میں اگر دیکھتا ہوں تو میرے پاس سے تو کوئی نعمت نہیں چھینی تمام کی تمام نعمتے میرے پاس ہیں چنانچہ اللہ رب العزت سے رجوع کیا اے پروتار آلم آپ کا اصول ہے آپ نعمتیں لینا شروع کر دیتے ہیں مجھے کوئی ایسی نعمت نہیں نظر آ رہی کہ جو میرے سے اللہ رب العزر نے الہام کیا اے میرے پیارے ولی آپ دیکھو آپ کی رات کی جو شب زندہ داری تھی اس کی جو آہیں تھی ان آہوں کی توفیق میں نے چھین لی پھر انہوں نے غور کیا ان کو سمجھ آیا, ہاں رات میں اٹھا کرتا تھا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا آنکھوں سے آنسو آتے تھے اب جب سے میں گناہ کر رہا ہوں آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو چکے تو اللہ رب العزر نیمتے چھین لیا کرتے ہیں ایک صحابی رج اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی نافرمانی ہوئی اللہ رب العزت کی جب بھی کوئی غلطی ہوئی میں نے اس کا اثر اپنی بیوی بی میں اپنے بچوں میں اپنے غلام اور باندیوں میں حتیٰ کہ اپنے جانوروں میں دیکھا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کے متاحت ان کی نافرمانی کرتے ہیں ہم نے گناہ کر کے اپنی زندگی کو خود جہنم بنایا ہوا ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پریشانیاں ختم ہوں ہمارے مسائل ختم ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں گناہوں سے بچیں یہ بات یاد رکھیں ہم جب تک اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے ہمارے حالات نہیں بدل سکتے مومن بندہ پہلے تو گناہ کرتا نہیں ہے اگر بتکاذے بشریت اس سے گناہ شادر ہو جائے تو جب تک اللہ رب العزت کو راضی نہ کر لے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا آپ نے دیکھا ہوگا باپ ناراض ہو تو بیٹا پریشان ہوتا ہے استاد ناراض ہو سٹوڈنٹ پریشان ہوتا ہے خاون ناراض ہو بیوی بی پریشان ہوتی ہے چین سکون چھن جاتا ہے ایسے ہی جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں تو بندے کا سکون اور چین چھن جایا کرتا ہے تین صحابہ کا نام تھے غزو تبوک میں نبی علیہ السلط والسلام کے ساتھ نہ جا سکے اللہ رب العزت بھی ناراض ہو گئے اللہ کے محبوب بھی ناراض ہو گئے اس کے نتیجے میں ان کی کل کیفیت کیا تھی قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی کیا مطلب ان کے پاس گھر بار نہیں تھا مال پیسہ نہیں تھا مویشی نہیں تھے نہیں سب چیزیں موجود تھیں لیکن آقا ناراض تھے اللہ رب العزت ناراض تھے ان کو ایسے لگتا تھا جیسے ہر چیز ہمارے سے چن گئی ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے مومن بندہ جب اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود عبد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی علیہ نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے مومن بندے سے اگر گناہ ہو جائے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہو اور وہ کسی بھی وقت اس کے اوپر گر سکتا ہے اور منافق جب گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کی ناک کے اوپر کوئی مکھی بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ سے اس کو اڑا دیا اور کوئی پرواہ کی یعنی مومن بندہ گناہ کو ایک بوجھ محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور جو منافق ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہلکا سمجھتا ہے ہمیں گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک نیک بلی گزرے ہیں ایک مرتبہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے پہاڑ خشک تھا بنڈر تھا انہوں نے دل میں سوچا کیا یہ پرندے اب جب اللہ والے ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے جو ہی انہوں نے یہ کہا اللہ رب العزت کی طرف سے الحام ہوا اے میرے بندے نے بندگی چھوڑ کے اب تو میرا مشیر بننے لگ گیا جیسے ہی اللہ رب الزت ناراض ہوئے فوراً غمگین ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی سات عہد کر لیا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا واضح اشارہ نہیں ہوتا میں کچھ نہیں کھاؤں گا یہ اللہ والے ہوتے ہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے فوراً محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے فوراً منانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچے چلتے چلتے ایک بستی کے قریب سے گزرے وہاں ایک شادی کا فنکشن تھا لوگوں نے کھانے کی دعوت دی حضرت نے منع کر دیا اب وہاں سے اسرار اور یہاں سے انکار وہ بار بار کہیں حضرت کھائے اور حضرت منع کر رہے ہیں آخر ان نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے اب کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں حضرت نے بتایا کہ میں میرے دل میں یہ خیال گزرا تو پھر اس طرح الہام ہوا تو یہ سنا تو آگے سے کہنے لگے آپ کے رب کے ناراض کی ہم لے لیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کھانا کھا لیں جیسے ہی انہوں نے یہ کہا اللہ رب الزر نے الہام فرمایا اے میرے پیارے بندے یہ لوگ میرے کہر کو اتنا ہلکا اور کم تر سمجھتے ہیں آپ فوراً اس بستی سے نکلیے میں ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والا ہوں تو اللہ رب العزت کے جلال سے اور کہر سے ڈرنا چاہیے حقیقت یہ ہے جو لوگ اللہ کے مقربین لندے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی عظمت ان کے اوپر زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ معمولی گناہ کو بھی بڑا سمجھتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ گناہ نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں نہ صرف یہ کہ اللہ کے مقربین بلکہ جماعت اور حیوانات بھی اللہ رب العزت سے خوف زدہ رہتے ہیں نبی علیہ السلط نے فرمایا من خشیت اللہ تم گر گرائے کرو اور رویا کرو کیونکہ آسمان زمین اور پہاڑ اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں سوچئے آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے پہاڑ بھی روتے ہیں حرت فضل حرت عیسیٰ علیہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ اس کے طرف طرف سے اور بائن طرف سے اور ایک نہر جاری ہے ان کو معلوم نہیں تھا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے حرت عیسیٰ علیہ نے کہا اے پہاڑ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے آگے سے اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی دائیں طرف والی نہر میری دائیں آنکھ کے آنسو سے بہ رہی ہے بائیں طرف والی نہر میرے بائیں آنکھ کے آنسو سے بہ رہی ہے کالم اما ام دا کا عیسیٰ علیہ السلات والسلام نے کہا اس کی کیا وجہ ہے اس نے آگے سے جواب دیا میرے یہ آنسو اللہ رب العزت کی خوف کی وجہ سے بہ رہے ہیں کہیں اللہ رب العزت مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے سوچئے پہاڑ ہو رہے ہیں حرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام نے کہا میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی بخش کر دیں آپ کو جہنم سے حفاظت فرما دیں حرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام نے دعا کی اللہ رب العزت نے تحفظ عطا کر دیا حرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام آگے چل دیئے کافی عرصے کے بعد واپس آنا ہوا دیکھا دوبارہ پانی بہ رہا ہے پھر اس پہاڑ سے پوچھا اے پہاڑ اب کیوں روتا ہے وہ پہاڑ کہنے لگا یہ شکرانے کے آنسو ہیں اب میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے رو رہا ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے جما داد بھی اللہ رب العزت کے خوف سے روتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کمباد اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے اوشدہ یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر بلکہ سختی میں پتھر سے بھی آگے بڑھ گئے پتھر بھی آنسو بہا لیتے ہیں لیکن انسان کے اوپر جب پکڑ آتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے آگے فرمایا انہار پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہیں وہ ان منہا لمائے شکن فیخ رجمن الما اور انہیں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں ان سے پانی نکل آتا ہے ان نمن خط اور انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں کبھی آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ چٹان گر گئی فلاں جگہ بڑے بڑے پتھر گر گئے یہ بڑے بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر کیوں گرتے ہیں کسی نے دھکا نہیں دیا ہوتا کوئی وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چٹانیں گرتی ہیں صرف یہی نہیں جماعدات اللہ کے خوف سے ہوتے ہیں بلکہ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ رب العزت کی تصویر بیان کرتے ہیں ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں ان سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے خوف ز... خوف سے خوف زدہ ہوتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلط پہ تشریف لے گئے عرش کے نیچے کچھ فرشتوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھے دونوں کندھوں کے درمیان کا گوشت پھڑک رہا تھا نبی علیہ السلام سے علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے نبی یہ فرشتے ہیں اور اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو جبرائیل امین نے جواب دیا جس دن سے یہ پیدا ہو چکے اس دن سے لے کے آج تک یہ سجدے کی حالت میں ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کے بے نیازی سے ڈرتے ہیں اللہ رب العزت بہت بے نیاز ذات ہے اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے ایک صحابی روایت کرتے ہیں جبرائیل علیہ نبی علیہ, کا نبی علیہ نے پوچھا جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہیں جبرائیل نے عرص کیا جب اللہ رب الزلم نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھ کے آنسو خشک نہیں ہوئے اس خوف سے کہ کہیں میرے سے کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ ہو جائے اور مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے فرشتے بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں نبی علیہ نے حضرت ابراہیل سے پوچھا کیا وجہ ہے میں کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا حضرت ابراہیل نے عرض کی جب سے اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا اس وقت سے لے کے آج تک وہ ہنسے نہیں تو فرشتے بھی اللہ رب العزت کے خوف سے بے نیازی سے ڈرتے رہتے ہیں نبی علیہ السلط والے کائنات تھے اللہ رب العزت نے علیہ السلام کو فرمایا اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی بے نیازی کا خوف اور ڈر ہر وقت ان کے اوپر چھایا رہتا تھا حیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب کبھی آسمان پر بادل نظر آتے تو نبی علیہ السلط السلام کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا کبھی گھر کے اندر تشریف لاتے کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے معلوم ہوتا تھا کہ بہت بے قرار ہیں اور پریشانی کے عالم میں ہیں میں عرض کرتی اللہ کے نبی لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں جبکہ کہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلط نے فرمایا عائشہ کیا آپ کو معلوم نہیں بعض میں ایسی تھیں ان کو بادل نظر آئے وہ سمجھے کہ بارش برسے گی لیکن اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کر دی اسی لیے مجھے خوف آتا ہے نبی علیہ السلام رات کے وقت جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے آنسو ٹپ ٹپ بہ رہے ہوتے تھے حرت عائشہ فرماتی ہیں کئی مرتبہ رات کے وقت میری آنکھ کھلتی چٹائی پر آنسو اس تواتر سے گر رہے ہوتے تھے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا بارش ہو رہی ہو اتنا نبی علیہ سلاۃ والسلام روایا کرتے تھے ایسے لگتا تھا بارش ہو رہی ہے حضور علیہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جو مقام اور مرتبہ دیا وہ ہم سب کے سامنے ہے آپ علیہ السلط نے اسی دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی یہاں تک کہ فرمایا میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت دیں گے ان کے خوف خدا کا یہ عالم تھا جب کبھی باہر جایا کرتے تھے باغات میں جایا کرتے تھے تو کوئی پرندہ نظر آ جاتا وہیں رونے لگ جاتے اور دعا مانگتے اے کاش میں پرندہ ہوتا اے کاش میں گھاس کا چنکا ہوتا اے کاش میں کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا مجھے قیامت کے دن اللہ کو حساب کتاب نہ دینا پڑتا اللہ رب العزت کا اتنا خوف تھا حیرت صدیق اکبر کے بعد حیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے حالت یہ تھی کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے اس دن نبی علیہ السلام بہت خوش تھے حیرت صحابہ کرام بھی بہت خوش تھے یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل عمین حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل عمر کے اسلام لانے پہ آپ کو خوش ہوئی جبرائیل عمین نے عرض کیا اللہ کے نبی عمر کے اسلام لانے پہ آسمان کے تمام کے تمام فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا عام بندہ اس کا تصور بھی نہیں کرتا خدر الوداع کے موقع پہ نبی علیہ سلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا آج میرا اللہ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے اور عمر پر خاص طور پر فخر فرما رہا ہے سبحان اللہ دیکھیں ان کا کیا مقام تھا جنت کی بشارت مل چکی تھی اللہ رب العزت کو ان کے اوپر ناچتا اللہ رب العزت ان پہ فخر فرمایا کرتے تھے ان کی خشیت کا چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا چونکہ چٹائی گیلی تھی خاتون نے اس میں بیٹھنے میں ذرا تعمل کا مظاہرہ کیا کہ شاید گیلی ہے کسی بچے نے پیشاب نہ کر دیا ہو جب انہوں نے دیکھا اہلیہ کہنے لگی بہن بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ کسی بچے کے پیشاب نہیں ابیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں اتنا رویا کرتے تھے کہ مسلح گلے ہو جایا کرتے تھے اسی طرح جب ابو ال مجوسی نے ان پر وار کر کے ان کو زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں حیرت عمر کی وفات ہوئی اور یقینا شہادت تھی اور شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں تھی مسجد نبی کے دور دیوار محراب اور مسلح اس کی گواہی دیں گے لیکن اس کے باوجود حیرت عمر بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حیرت عمر نے اپنا سر میری گود سے اتارا زمین پر رکھ لیا میں نے دوبارہ ان کا سر مبارک اٹھایا اپنی گود میں رکھا انہوں نے جلال کے ساتھ میری طرف دیکھا اور اپنا سر زمین پر رکھا پھر اپنے نقصان زمین پر رگڑتے ہوئے کہنے لگے بار بار فرمانے لگے عمر تیرے لیے ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی اتنے اشرم و سے جنت کی خوشخبریاں ملی ہوئی ہیں اس کے باوجود اللہ رب العزت کا خوف اتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف یہ تھا کہ جب کبھی کسی قبرستان سے گزر جاتے کسی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے تو متواتر آنسو جاری ہوتے حتیہ کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی کسی نے پوچھا حضرت آپ کے سامنے حشر کا احوال کہا جاتا ہے اس وقت آپ اتنا نہیں روتے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا روتے ہیں حضرت نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس کی یہ منزل آسانی سے گزر گئی اس کی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب ازان کی آواز سنتے تھے فورا نماز کی تیاری کرتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا خوف اور گھبراہٹ کی کپاہٹ والی کیفیت ہو جایا کرتی تھی لوگ پوچھتے تھے تو بتاتے تھے تم دیکھتے نہیں ہو کس کس بڑے بڑے کی در سے سے ہے طرف آیا معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہو ایک صحابی رسول ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے تھے کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کیا کوئی گناہ سرزد ہو گیا کوئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے آگے سے کہا سامنے گندم کا ایک دانا پڑا تھا میرے گنا اس گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں مگر مجھے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے حیسن مالک فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ نے لوگوں کے سامنے واج فرمایا جس کو سن کے ایک صحابی نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے رونا شروع کر دیا آقا علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا اگر آج تمہارے پاس سب گناگار مومن اکٹھے ہو جائیں اور ان پر پہاڑوں کے برابر گنا کا بوجھ ہو اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے آج ان سب کی مففرت ہو جائے اللہ رب العزت کو انسان کا رونا بہت پسند ہے امام احمد بن حمب ال رحمتہ نے ایک حدیث نقل فرمائی نبی علیہ السلط والے مرتبہ جبراہیم امین حاضر ہوئے جبراہیم نے دیکھا وہاں ایک بندہ بیٹھا رو رہا ہے آج کے اللہ کے نبی یہ کون ہے اور کیوں رو رہے ہیں نبی علیہ السلط والے میرے فلاں صحابی ہیں اور اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم بندوں کے سارے امان میزان کے اندر ترازو میں تول لیتے ہیں ماں سوائے آنسو کے اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گار کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کے سمندروں کے سمندروں کو بجا دیا کرتا ہے تو انسان کے آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے اور جہنم کے سمندر کے سمندر بج کرتے ہیں ایک بات یہاں وضاحت طلب ہے ہمارے اسلاف کا رونا اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت گناہ کر چکے تھے بلکہ دو وجوہات کی بنیاد پہ رویا کرتے تھے نمبر ایک ان کو اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا تھا انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمارے عمل قبول نہیں ہوں گے نیک اعمال کرنے کے باوجود روتے تھے اور ڈرتے تھے ان کو اندازہ ہوتا تھا ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتے چنانچہ نبی علیہ اتنی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے پاؤں مبارک ہو جایا کرتے تھے اللہ رب الزم نے فرمایا ما القرآن لتشقا ہم نے آپ پر اس نہیں اتارا آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں حضرات صحابہ کرام نے بھی عرض کیا اللہ کے نبی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ کہ آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطائیں معاف کی جا چکی ہیں اتنی عبادات آپ علیہ السلات وسلام نے اس کے باوجود فرمایا ماں حق عبادت جیسے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حق تھا میں وہ حق ادا نہ کر سکا حضرت راب بسری پوری رات عبادت کرتی تھی اور صبح کے وقت اللہ سے عرض کرتی تھیں اللہ مجھے نہیں معلوم آپ نے میری رات کی عبادتوں کو قبول کیا یا رد کر دیا اگر قبول کر دیا تو میں اپنے آپ کو مبارک دے دوں اور اگر رد کر دیا تو میں اپنے آپ سے تعزیت کر لوں تو ہمارے اکابرین اس وجہ سے نہیں رہتے تھے کہ ان سے گنا ہوتے تھے بلکہ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کریانے کی ایک دکان تھی جنرل اسٹور تھا ان کے پاس اگر کوئی کھوٹے سکے لے کے آ جایا کرتا تھا وہ پیسے لے لیتے تھے اور سودا دے دیتے تھے وہ ان پیسوں کو کھوٹے سکوں کو الگ جمع کر لیتے تھے الگ رکھ لیتے تھے انہوں نے پوری زندگی اپنا دستور بنائے رکھا جب ان کا آخری وقت آیا وفات سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے دعا مانگنے لگے اے اللہ میرے پاس لوگ کھوٹے سکے لے کے آئے میں تیرے بندوں کے وہ کھوٹے سکے قبول کرتا رہا آج تم میرے کھوٹے حملوں کو قبول فرما لے یہی وجہ تھی حیرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے اس وقت حکومت نے تمام قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا انگریز تھے فرنگی تھے انہوں نے کہہ دیا جتنے لوگ قید ہیں ان سب کو پھانسی دے دی جائے جب اعلان ہو گیا حرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سب خوشیاں منا رہے تھے ہم بہت خوش تھے چلو دین کی جاتر ہماری جان جائے گی شہادت کا مرتبہ ملے گا اور ہم شہید ہو جائیں گے اور یہ جو مظالم ہمارے اوپر کرتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا سارے قیدی خوشیاں منا رہے تھے اور اسی خوشی کے عالم میں میں اپنے استاد حضرت رحمت اللہ کے کمرے میں گیا فرماتے ہیں فرمایا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ ہماری پھانسی کا حکم ہو گیا حضرت نے فرمایا ہاں معلوم ہے تو فرمایا حضرت اس کو تو سن کے ہم سب خوش ہو رہے ہیں ہمیں شہادت کا مرتبہ ملے گا حضرت نے فرمایا معلوم ہے پھر میں نے پوچھا حضرت کیا آپ کو موت سے ڈر لگ رہا ہے آج تک میں نے موت سے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا اور اب آپ نے موت کو سن کے رونا شروع کر دیا اس پہ حضرت نے فرمایا بیٹا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا اس لیے رو رہا ہوں کئی مرتبہ اللہ رب العزت جام بھی لے لیتا ہے قبول بھی نہیں کرتا جب یہ تصور آتا ہے مجھے رونا آ جاتا ہے میرے پاس ایک جان ہے یہ جان بھی اللہ رب العزت لے لیں گے اور قبول نہیں کریں گے تو میرا کیا بنے گا تو ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اپنے امال کے نا قبول ہونے کی وجہ سے روتے تھے اللہ کی شان بے نیازی کی وجہ سے روتے تھے ایک بزرگ کسی دکان پر سودا لینے گئے جب پیسے دیے تو دکاندار نے کہا بابا جی یہ پیسے کھوٹے ہیں یہ کھوٹا سکا ہے بابا جی رونے لگ گئے دکاندار نے کہا آپ روئے نا میں آپ کو سامان دے دیتا ہوں اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں جب بہت زیادہ رونے لگے اس لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بابا جی کوئی بات نہیں اگر کھوٹا سکا ہے ہم آپ کی جگہ پیمنٹ کر دیتے ہیں آپ کو سودا مل جائے گا انہوں نے یہ کہا بات یہ نہیں مجھے یہ خیال آیا میرے پاس کچھ رقم تھی کچھ سکے تھے میں انہیں کڑا سمجھتا تھا میں ان کو لے کے دکاندار کے پاس آ گیا دکاندار پرکھ رکھتا تھا اس نے دیکھا اس نے کہا یہ کھوٹے ہیں آپ کو اس کا کچھ نہیں ملے گا میرے ذہن میں آیا وہ بندو آج جن عملوں کو ہم کڑا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت اچھے عمل ہم نے کر لیے کل کیامد کے دن ہم اللہ رب الزت کے سامنے جائیں گے اس وقت اگر اللہ رب عمل قبول نہیں میں اس وجہ سے رو رہا ہوں دوسری وجہ جن کی وجہ سے ہمارے کو فکر دامنے کی رہتی تھی ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا ایمان مرتے دم تک سلامت رہے کہیں موت سے پہلے اللہ رب العزت ایمان کی توفیق چھین نہ لیں سی بخاری شریف میں تذکرہ کثرت سے ملتا ہے جن کا نام تھا ربی بن حراش رحمت اللہ علی. ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے پوچھا حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں فرمایا میں کیسے مسکراؤں جب کہ مجھے معلوم نہیں میری موت ایمان کے ساتھ آئے گی یا ایمان کے بغیر آئے گی البتہ جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا ایمان محفوظ ہے اس دن میں مسکراؤں گا علامہ صاحب ہی فرماتے ہیں زندگی میں تو کسی نے ان کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا البتہ وفات کے بعد جب غسل دینے والے غسل دے رہے تھے غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے میں ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے آگے چلا گیا سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ کے وفات کا وقت جب قریب آیا بہت رو رہے تھے کسی نے پوچھا حضرت اللہ کی رحمت کی امید رکھو کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے زیادہ ہے انہوں نے فرمایا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہیں میرا ایمان نہ سلب کر لیا جائے حضرت جی فرماتے ہیں ڈپریشن سٹیٹ کی طرف حضرت جی کا وہاں پہ دورہ ہوا فرماتے ہیں ایک مسجد میں گئے مسجد میں بیان کے بعد کچھ نوجوان ملے انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں آپ آئے ہماری والدہ سے ملے جو مسجد کے مفتی صاحب تھے وہاں کے انہوں نے بھی کہا حضرت آپ ان بچوں کو انکار نہ کیجیے ان کی والدہ سے جا کے ضرور ملیے حضرت فرماتے ہیں جب امام صاحب نے کہہ دیا مفتی صاحب نے کہہ دیا تو میں نے کہا ہم ضرور جا کے ملتے ہیں انہوں نے بتایا راستے میں کہ حضرت جب یہاں پہ تحریت تھی کمیونزم کا دور تھا یہ نوجوان لڑکی تھی یہ کھل کے تبلیغ کرتی تھی دین کا کام کرتی تھی ہم اس کو سمجھاتے تھے خدا کی بندی نوجوان ہو تمہاری عزت کا بھی مسئلہ ہے تمہیں جان سے بھی مارا جا سکتا ہے تم اس طرح کھلے اس طرح نہ دین کی دعوت دیا کرو لیکن وہ نہیں سنتی تھی وہ دین کی دعوت دیتی تھی اس بچی کی وجہ سے کئی سو بچیاں مسلمان ہوئیں دین کے اوپر آئیں اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے یہ اس کے بچے ہیں یہ اس سے ملوانا چاہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا درمیان میں پردہ تھا دوسری سائٹ پر ایک چار پوائی تھی، ستر سال ان کی عمر ہو چکی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی ان کے اوپر چادر تھی حیرت فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا ہمارے لیے بھی دعا کر لیں جیسے ہی اس نے ہاتھ اٹھائے سب سے پہلے دعا کی اللہ ایمان سلامت رکھنا ساری زندگی دین کا کام کیا نہ اپنی عزت کی پرواہ کی نہ اپنی جان کی پرواہ کی اسی سال کی عمر ہے چار پائی پہ بڑی ہیں دع کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں کیا کہتی ہیں مولا ایمان سلامت رکھنا ہم اندازہ لگائیں وہ قابر جن کے سیروں میں چٹانوں کے برابر مضبوط ایمان تھا وہ اپنے خاتمے کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے قلوب کو اللہ رب العزت کی خشیہ سے معمور کریں گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو چکے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے انسان جری ہو جاتا ہے گناہوں کے اوپر بے باق ہو جاتا ہے کثرت گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں پھر شیطان کے ہمارے اوپر کی جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت بہت رحیم و کریم ہیں فرماتے ہیں اے ابن آدم بے شک ت نے مجھے پکارا اور میری ذات سے امید رکھی میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا مجھے پرواہ بھی نہ ہوگی اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہن جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت چاہے میں تیری مغفرت کر دوں گا مجھے کوئی پروا نہ ہوگی اے ابن آدم, اگر تم میرے پاس زمین کے بھرنے کے برابر خطائیں لے کے آئے پھر تم مجھ سے اس حال میں ملے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو میں تجھے زمین کے بھرنے کے برابر مغفرت عطا کر دوں گا مؤز جماعت اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں اتنے رحیم ہیں انسان نبے سال کا ہو جاتا ہے بوڑھا ہوتا ہے اپنے مولا کے سامنے اس نے کبھی ایک سجدہ نہیں کیا ہوتا زندگی کا ہر پل اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزارا ہوتا ہے ناما مال کے اندر کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے اب بڑھاپا ہوتا ہے کمر میں خم آ گیا ہوتا ہے سب پر سفید ہی چھا گئی ہوتی ہے ہاتھوں میں دم نہیں رہتا پیٹ میں آٹھ نہیں منہ میں دانت نہیں دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا محبت کرنے والی بیوی داغے مفارک دے چکی ہوتی ہے دوست احباب بے وفا بن چکے ہوتے ہیں اب وہ بوڑھا انسان اپنے بچوں کے لیے اس میں فضول بنا ہوا ہوتا ہے یہ لا ہوا انسان کے جذبات دل میں لیے ہوا ہوتے ہیں اور توبہ کا مسمم ارادہ کرتا ہے اپنے مالک کو پکارتا ہے اے خالق و مالک میں زندگی کی قیمتی 90 بہارے گزار چکا اب تیرے گھر پہ حاضر ہوں میرے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں ساری زندگی میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا مگر اے مالک تم مجھے اب ٹھکرانا نہ میں اب تیرے در پہ آ گیا خاموش جواب آتا ہے اے گناگر بوڑھے تو نے میں دیر ضرور کر دی مگر میری مغفرت میں دیر نہیں اس در پہ آنے والے کو ٹھکرایا نہیں جاتا اس در پہ آنے والے کو دھتکارا نہیں جاتا اللہ تعبیٰ یہ نہیں فرماتے تو نے زندگی کہاں گزاری جوانی کہاں گزاری تو قیمتی کمٹی وقت کہاں زائے کر دیا اس بڑے انسان کی کو بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں حضرات اللہ رب العزت کو ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہ کیا ہو وہ کون سی خرابی ہے جو ہمارے اندر نہ ہو مزید ہم نے کتنا اپنے پیارے رب کو ناراض کر لیا آج وقت ہے اب اپنی زندگی کا رخ موڑ لے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت کتنے پیار سے اپنے بندوں کو بلاتے ہیں فائن تبون اے میرے انسانوں تم کہاں جا رہے ہو ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں یا انسان, اے انسان ما کریم تجے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں ہم جانے کو تیار نہیں ہوتے ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں حافظ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا گزرتے ہوئے میں نے ایک دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا ایک آٹھ نو سال کا بچہ ہے والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہے غصے ہو رہی ہے ناراض ہو رہی ہے اور اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہے تو میری کوئی بات نہیں مانتا تو میری کوئی بات نہیں سنتا تو بہت نافرمان ہو گیا ہے اب میں تجھے گھر میں نہیں آنے دوں گی چنانچے جا یہاں سے دبا ہو جا ماں نے یہ کہا بچے کو دھکا دیا اور دروازہ بند کر لیا فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کیا ماجرا ہے فرماتے ہیں تھوڑی دیر بچہ وہاں کھڑا ہوا کچھ سوچا پھر وہ گلی کی نکر کی طرف چل پڑا تھوڑا آگے گیا گلی کے نکر پہ, پہ پہنچا وہاں جا کے خاموش ہو کے کھڑا ہوا پھر کچھ سوچتا رہا اور واپس آ گیا پھر اپنے گھر کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ گیا مار پڑی ہوئی تھی والدہ ناراض تھی رو رو کے تھکا ہوا تھا تھوڑی دیر وہاں بیٹھا آنکھ لگ گئی سو گیا بچہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد والدہ کو کوئی کام پڑا والدہ نے پھر دروازہ کھولا پھر دیکھا کہ بچہ وہاں لیتا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے والدہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا والدہ نے پھر بچہ جب اس نے دیکھا والدہ تیار نہیں معافی دینے کے لیے معافی مانگتی ہیں لیکن معاف نہیں کرتی اس بچے کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے کہنے لگا امی جب آپ نے پہلے گھر سے دودکارا था میں نے سوچا تھا میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں کہیں جاؤں گا کسی کے جوتے صاف کر لوں گا کسی کے ہاں نوکری کر لوں گا کچھ کھانے کو مل جائے گا میں کسی کے ہاں کار صاف کر لیا کروں گا مگر امی میں سوچ کے گلی کے نکڑ تک گیا پھر مجھے خیال آیا مجھے دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی مگر امی جو پیار آپ مجھے دے سکتی ہیں جو سکون آپ سے مل سکتا ہے وہ دنیا میں مجھے کہیں سے نہیں مل سکتا میں اس سوچ کر واپس آ گیا میں اس در پہ پڑا رہوں گا تو مجھے دھکے مار تو تان ڈپٹ کر تو ناراض ہو میں کہیں نہیں جاؤں گا جب بچے نے یہ الفاظ کہے ماں کی ممتا کو جوش آ گیا اس نے بچے کو اٹھایا سینے سے للا لیا پیار کرنے لگی کہنے لگی کہنے اے میرے بیٹے اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے مجھے اس سے زیادہ تیرے سے محبت ہے اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کے دروازے پر آتا ہے الہی عطا کا اللہ ابدی یا کا تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے مقرر بس جنوبی کا اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اللہ اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں ان تقفیر فا فان تالیدہ کا حلق اللہ اگر آپ معاف فرما دیں یہ بات آپ کو سجیتی ہے وَإِن تَتْرُدْ فَمَئِ عَرْحَمْ کا اللہ اگر آپ نے ہمیں رت کر دیا دکے دے دیئے دور کر دیا اپنی چوکٹ سے بگا دیا اللہ آپ کے سوا ہم پہ کون رحم کرنے والا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جب انسان اس طرح پیش آتا ہے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کو بھی رحم آ جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل یا بات اللہ جین اور یہ سوچئے یہ گناہ بندوں سے خطاب ہے مشرقین سے خطاب نہیں منافقین سے خطاب نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل یا سرفو ایلان پس لا تک نت میر رحمت اللہ اے میرے گناہ گار بندو اے میرے گناہ گار بندو اے میرے خدا کار بندو تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا لا تک نہ رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا چنانچے اللہ رب العزت ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں میرے باتوں ہم یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں اپنے دلوں کو سوارنے کے لیے آئے ہیں ہمیں اللہ والوں کی میت نصیب ہے کتنے نیک لوگ یہاں موجود ہیں آج نوجوان خون بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل کالے پر بیٹھے اپنے بال سفید کر بیٹھے اللہ رب العزت کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے آج ہمیں چاہیے ہم اس محفل میں اللہ رب العزت کو منا کے اٹھیں اللہ رب العزت کے ساتھ وعدہ کرے میرے مولا ہم نیک نہ بن سکے آپ ہمیں نیک بنا دیجئے ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے آپ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور اللہ والوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہی للشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پوجا پہ بجائی تھی پہ سائی تاری من والے جو حضرات ہیں نکاح والے دلہا اور دلہن کا وکیل صرف یہ دو حضرات ہر نکاح کے لیے آگے آ جائیں دلہا اور دلہن کا وکیل مزید کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دلہا اور دلہن کا وکیل نہیں ہے यहन? آنے والوں کو راستہ دیں تاکہ آسانی سے یہ سکیں اور نکاح کی یہ جلدی تکمیل تک پہنچے نکاح والے جو حضرات آگے تشریف لا رہے ہیں ایجاب و قبول کے بعد پھر مہربانی کر کے سیدھے واپس تشریف لے جائیں تاکہ آگے مہمانوں کے لیے جگہ خالی رہے بس <tries> چلو <tries> وقری ہے ماشاء اللہ الحمد مضل له سعیدنا و مولا نام مدنابو رسو اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده بخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تمت وقول آخر یادی نت وکول یوسنی کم آلکم وغف دبکم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر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 الرجال قوامون على النساء وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر وَنَلِبَاسُ لَكُمْ مَا انْتُم لِبَاسُ لَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا وقال الله تعالى في مقام آخر فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم امتیاز احمد طارق جی آپ دلہن کے وکیل ہیں کیا آپ نے مسمات جو مریم جو بیٹی ہیں امجد حسین صاحب کی ان کو علی احمد جو بیٹے ہیں ماسٹر احمد علی صاحب کے ان کے نکاح میں بز حق میں پندرہ ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامن شریفوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں امتیاز احمد طارق صاحب کیا آپ نے مسمات جویریہ جو مریم جو بیٹیاں امجد حسین صاحب کی ان کو علی احمد جو بیٹے ہیں ماسٹر احمد علی صاحب کے ان کے نکاح میں بئی حق میں پندرہ ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامن شریع گاؤں کے ان کے نکاح میں پیش کیا علی احمد صاحب کیا آپ نے مسمات جو مریم کو جو بیٹیاں امجد حسین صاحب کی اپنے نکاح میں بے وضح محر پندرہ ہزار روپے معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا آپ کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا جی دوبارہ پوچھتا ہوں علی احمد صاحب کیا آپ نے مسمات جو مریم جو بیٹیاں امجد حسین صاحب کی ام کو اپنے نکاح میں بے وضحک مہر پندرہ ہزار معجل ادا کرنا ہوگا مطابق شریعت محمد سامنے نے کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بار کا لیک و جمع فی خیر جی جی تنجلی تنجلی تنجلی محمد اشف صاحب آپ عدیلہ اقبال کے وکیل ہیں کیا آپ نے مسمات عدیلہ اقبال کو محمد ابو وکر صدیق جو بیٹے ہیں ماسٹر احمد علی صاحب کے ان کے نکاح میں بئی از حق میر پندرہ ہزار معجل ادا کرنے ہوں گے وہ مطابق شریعت محمدی ساملین شریف گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا جی آپ کہہ دیجئے جی میں نے ان کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں محمد اشرف صاحب کیا آپ نے مسمات عدیلہ اقبال جو بیٹی ہیں محمد اقبال صاحب کی ان کو محمد ابو بکر صدیق جو بیٹے ہیں ماٹر احمد علی صاحب کے ان کے نکاح میں بئی از حق میر پندرہ معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شری کے ان کے نکاح میں پیش کیا جی محمد ابوبکر کیا آپ نے مسمات عدیلہ اقبال جو بیٹی ہیں محمد اقبال صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے حق میں پندرہ ہزار معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریخ کے اپنے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں محمد ابوکر صدیق صاحب کیا آپ نے مسمات عدیلہ اقبال جو بیٹی ہیں محمد اقبال صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے بالحکمر پندرہ ہزار روپے معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینا فی خیر مدثر جاوید صاحب جی مدثر جوید صاحب کیا آپ نے مسمات ماریا اشفاق جو بیٹیاں اشفاق احمد صاحب کی ان کو عبد الرحمان شوکت جو بیٹی ہیں شوکت پرویز صاحب کے ان کے نکاح میں بے اضحق میں دس ہزار روپے معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شری کے ان کے نکاح میں پیش کیا جی دوبارہ پوچھتا ہوں مدثر جاوید صاحب کیا آپ نے ماریہ اشفاق جو بیٹیاں اشفاق احمد صاحب کی ان کو عبدالرحمان شوکت کے نکاح میں بے بز میں دس ہزار روپئے معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریخواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا عبدالرحمان شوکت صاحب کیا آپ نے مسمات ماریا اشفاق کی بیٹیاں اشفاق احمد صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے بض میں دس ہزار روپے معجل ادا کرنے ہوں گے بمتا شریعت محمدی سامنے شری گاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں عبد الرحمان شوکت صاحب کیا آپ نے مسمات ماریہ اشفاق کی بیٹیاں اشفاق احمد صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے حق میں دس ہزار روپئے معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شیخ گاؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک کا و جمع بہ نا خیر محمد اجمل خان محمد اجمل خان صاحب کیا آپ نے مسمات شمیم بی بی جو بیٹیاں مرجمل خان کی ان کو شفقت اللہ بن کفایت اللہ <تصفح> کے نکاح میں بے حق میں پانچ تولے سونا ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے گاہوں کے شفقت اللہ کے نکاح میں آپ نے اس کو پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں محمد اجمل خان صاحب کیا آپ نے مسمات شمیم بی بی کو شفقت اللہ کے نکاح میں بے حق میر پانچ تول سونا بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریع گاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا کفایت اللہ صاحب کہاں ہیں آپ وکیل ہیں شفقت اللہ صاحب کے کیا آپ نے مسمات شمیم بی بی کو شفقت اللہ کے نکاح میں بحیثیت ایک وکیل کے بمطابق شریعت محمدی پانچ تولے سونا جو معجل ادا کرنا ہوگا ان شرعی گواہوں کے سامنے اپنے بیٹے کے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں کہ فیت اللہ صاحب کیا اپنے شمیم بی بی جو بیٹی ہیں اجمل خان صاحب کی ان کو اپنے بیٹے صفقۃ اللہ کے نکاح میں بے حق مہر پانچ تولے سونا بمطابق شریعت محمدی سامنے ان گواہوں کے اپنے بیٹے کے لیے قبول کیا بارک اللہ لک و وارث علی صاحب کیا آپ نے مسمات صحرا عمر جو بیٹیاں حافظ عمر دراز کی ان کو مولانا مود عثمان کے نکاح میں بے بک میر دو تولے سونا دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شیر گاہوں کے پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں مولانا وارث علی صاحب کیا آپ نے مصمات سہرا عمر کو جو بیٹی ہیں حافظ عمر دراز صاحب کی مولانا محمد عثمان ابراہیم کے نکاح میں بے بز حق میر دو تولے لسونا دس ہزار روپے معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گواہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا مولانا محمد عثمان صاحب کیا آپ نے مصمات سہرا عمر کو اپنے نکاح میں بے بز حق میر دو تولے سونا دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری کے اپنے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں مولانا محمد عثمان صاحب کیا اپنے مسمات سے راہ عمر جو بیٹیاں حافظ عمر دراز صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے حق میر دو تولے سونا دس ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم آفی خیر الیاس بن بہادر علی جی کیا آپ نے مسمات بہادر جو بہادر علی کی بیٹی ہیں ان کو مولانا محمد طیب کے نکاح میں بے حق میں جو میرے فاطمی کے برابر ہوگا وہ مطابق شریعت محمدی سامنے ان شرگاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں الیاس صاحب کیا آپ نے مسماد صوفیہ بہادر کو جو صوفیہ بہادر کو مولانا محمد طیب کے نکاح میں بے حق مہر جو میرے فاطمی کے بقدر ہوگا اور ایند طلب ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا مولانا محمد طیب صاحب کیا آپ نے مسمات صوفیہ بہادر کو اپنے نکاح میں بے از حق مہر میرے فاطمی کے بقدر ہوگا اند طلب ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا مولانا طیب صاحب کیا اپنے مسماد صوفیہ بہادر جو بیٹیاں بہادر عی صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے حق میر جو میرے فاطمہ کے بقدر اندر طلب ادا کرنا ہوگا وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شری گاؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک کا و جمع بینا خیر مہدی حیات صاحب مہدی ایاد صاحب کیا آپ نے مصمات شاہدہ بی بی جو بیٹی ہیں مہدی حیاد کی ان کو مدثر شکیل کے نکاح میں بے حق میر پانچ ہزار روپئے اندر طلب ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شیر گاؤں کے ان کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں مہدی حیاد صاحب کیا آپ نے مصمات شاہدہ بی بی کو مدثر شکیل کے نکاح میں بے حق میر پانچ ہزار روپئے ب مطابق شریعت محمدی سامنے گاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا مدثر شکیل صاحب کیا آپ نے مسماد شاہدہ بی بی کو اپنے نکاح میں بہ باز حکمیر پانچ روپے بمتا شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں مدثر شکیل صاحب کیا آپ نے مسماد شاہدہ بی بی کو اپنے نکاح میں بہ باز حکمیر پانچ ہزار کے مطابق شریعت محمدی سامنے شری کے اپنے نکاح میں قبول کیا بار اللہ اللہ و بارک کا علیک و جمع بہین فی خت نکاح تو میں نے پڑھا دیا لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ حکمیر پانچ ہزار کی جگہ دس ہزار کر دیں پانچ ہزار کی تو بکری بھی نہیں آتی اللہ آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے قاری حبیب اللہ صاحب جی قاری حبیب اللہ صاحب کیا آپ نے مسمات عائشہ کو محمد ابراہیم جو اختر حسین صاحب کے بیٹے ہیں ان کے نکاح میں بعب الحکم ایک لاکھ روپیہ جو اندت طلب ادا کرنا ہوگا اور پانچ ہزار معجل ادا کرنا ہوگا وہ مطابق شریعت محمدی سامنے شیر گاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا دوبارہ پوچھتا ہوں قاری حبیب اللہ صاحب کیا آپ نے مسمات عائشہ جو بیٹی ہیں سعید احمد صاحب کی ان کو محمد ابراہیم کے نکاح میں بائی حق میر ایک لاکھ روپیہ جو اندر طلب ادا کرنا ہوگا اور پانچ ہزار روپیہ معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شری گاہ کے ان کے نکاح میں پیش کیا محمد ابراہیم صاحب ابراہیم صاحب جی کیا آپ نے مسمات عائشہ جو بیٹیاں سعید احمد صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بائیوز حق میر پانچ ہزار معجل ادا کرنے ہوں گے اور ایک لاکھ اِندت طلب ادا کرنے ہوں گے بمتا شریعت محمدی سامنے شری کے اپنے نکاح میں قبول کیا دوبارہ پوچھتا ہوں محمد ابراہیم صاحب کیا اپنے مسمات عائشہ جو بیٹی ہیں سعید احمد صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے بضحق میر ایک لاکھ روپیہ جو اندت طلب ادا کرنا ہوگا اور پانچ ہزار ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شری کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ الک و بار کا جما بینی حبیب اللہ صاحب کیا آپ نے مسمات آمنہ جو بیٹی ہیں سعید احمد صاحب کی ان کو محمد اسرار حسین کے نکاح میں بے حق میں ایک لاکھ روپیہ اور پانچ ہزار روپیہ معجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شیرگاؤں کے ان کے نکاح میں پیش کیا محمد اسرار حسین صاحب محمد اشرار حسین صاحب کیا اپنے مسمات جو بیٹیاں سعید امداد صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بئی بق مہر ایک لاکھ روپیہ اندر طلب ادا کرنا ہوگا اور پانچ ہزار نقد ادا کرنا ہوگا وہ مطابق شریعت محمدی سامن شری گاؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک کا نعق و جمع بینا فی خیر قاری ابیب اللہ صاحب کیا نے مسمات عفیفہ رحمان جو بیٹیاں اختر حسین صاحب کی ان کو قلیم اللہ جو بیٹے ہیں سید احمد صاحب کے ان کے نکاح میں بے از حق میر ایک لاکھ روپے جو اندر طلب ادا کرنے ہوں گے اور پانچ ہزار معجل ہوں گے بمطابق شریعت محمدی محمد شریخ گاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا کلیم اللہ صاحب جی کلیم اللہ صاحب کیا آپ نے مصمات عفیفہ رحمان کو اپنے نکاح میں بے وز حق میر ایک لاکھ روپیہ غیر معجل ادا کرنے ہوں گے اور پانچ ہزار روپیہ معجل ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریخاؤ کے اپنے نکاح میں قبول کیا بار اللہ اللہ و بارک کا علیک و جمع بین فی خیر محمد خالد صاحب محمد خالد صاحب کیا آپ نے مصمات رضوانہ یامین جو بیٹی ہیں یامین صاحب کی ان کو محمد وقاص کے نکاح میں بے بز حکمیر بیالیس ہزار روپے بمتا شریعت محمد شریع میں پیش کیا جی محمد وکاس صاحب کیا آپ نے مسمات ردوانہ یامین جو بیٹیاں یامین صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بے حق میر بیالیس ہزار روپئے بمتاب شریعت محمد سامنے شری گاہ کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارکا علیک و جمع مبارک تو احمد صاحب جی کیا آپ نے معدہ مبارک کو جو بیٹیاں مبارک توقیر احمد صاحب کی ان کو سیف اللہ جو ہیں مفتی احمد علی صاحب کے ان کے نکاح میں بیوز حق وظحکمیر پچاس ہزار ان اند طلب ادا کرنے ہوں گے بمطابق شریعت محمد ہی سامنے شرگاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا سیف اللہ صاحب کیا آپ نے مسمات معاہدہ مبارک کو اپنے نکاح میں بیوز حق میر پچاس ہزار روپے اندلب ادا کرنے ہوں گے بمتاب شریعت شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بار کا علیک و جمع بینا فی خیر ڈاکٹر شاہد محمود صاحب کیا آپ نے مسمات افرا جو بیٹی ہیں شاہد محمود صاحب کی ان کو حبیب الرحمان کے نکاح میں جو بیٹے ہیں محمد صدیق صاحب کے بعب حق میر 10.000 ہزار روپے ب شریعت محمدی سامنے شری گاؤں کے ان کے نکاح میں پیش کیا حبیب الرحمن صاحب کیا آپ نے مسمات افرا بنتی ہیں شاہد محمود صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں بعب حق میر 10.000 ہزار بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریع گاؤں کے اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ لک و بارک کا و جمع بین کو معافی خیر جو لوگ نکاح کے لیے تشریف لائے تھے آگے وہ پھر اب ذرا اپنی جگہوں پہ واپس تشریف لے جائیں کچھ اور بھی مہمانیاں تشریف لائیں گے الحمدللہ للہ ہی وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفى بعد لاحکیم سبحان کربل رب عزت اما وسلام وسلامن علمرسلین والحمد لاہ رب العالمین اللہ سید محمد آل سید محمد وسلم دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یعنی پانچ چیزیں دین اسلام کے ستون ہیں بنیال اسلام والا خمس حدیث مبارکہ میں ہے کہ دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں وہ پانچ ستون کون سے ہیں پہلا ہے ایمان کلمہ پڑھنا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہر حال میں انسان کو دل سے اللہ کی وحدانیت کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنی ضروری ہے باقی عبادتیں کسی کسی وقت میں فرض ہیں نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے روزے رمضان شریف میں فرض ہیں حج اپنے موقع پہ ذیل حجا میں فرض ہے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے لیکن کلمہ ایسی عبادت ہے امیر ہو غریب ہو بیمار ہو صحت مند ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی انسان ہو ہر بندے کو ہر حال میں اپنے دل میں اس کلمے کی تصدیق کرنی ضروری ہے اور اس کو پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کر اسلام کی حدوں میں داخل ہو جاتا ہے اس لیے یہ کلمہ بہت بڑی عبادت ہے جو انسان کے اسلام میں آنے کا سبب بن جاتا ہے مگر اس میں دل کی تصدیق ضروری ہے اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے دل تصدیق نہ کرے تو پھر انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتا علامہ اقبال نے کہا خرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ایک جگہ فرماتے ہیں تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا اللہ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک تیرا دل گواہی نہ دے گا تیرا لا الہ الا اللہ کہنا لغت غریب کی مانند ہے تو دل کی تصدیق ضروری ہے کہ دل اس کو مان رہا ہو دل کہہ رہا ہو اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے اس کلمے کو پڑھنے پر انسان کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے عدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کا یہ عمل لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جاتا ہے راستے میں اس کی ایک اوپر سے نیچے آنے والے فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے تو اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو تو یہ فرشتہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ پڑھا اور میں اس کا یہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں پھر یہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں وہ جواب دیتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے زندگی کے پیچھے سب گناہوں کی بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں حضرت موس علیہ سات اسلام کوتور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی آپ سوچئے یہ کیسی عجیب جو ہے نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی دنیا میں ہم کلامی کا شرف اتا فرمایا تو ایک مرتبہ موس علیہ اسلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالی سے کوئی خاص بات پوچھتا ہوں عرض کیا اے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ تو وہ میں ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے اس میں کون سی خاص بات ہے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمے کو دوسرے پرڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان تمام سے بھاری ہو جائے تو یہ کلمہ ایسا عجیب ہے کہ چودہ تبک اس کے سامنے ہلکے ہیں سالک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا علماء نے اس کا جواب دیا کلما اصل ہے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کا ذل ہیں اور ذل اپنی اصل سے ہلکا ہوا کرتا ہے چنانچہ قیامت کے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے ننانوے دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑا ہوگا اور وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے دہنمی ہے اللہ تعالی فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے تمہارا ایک عمل باقی ہے وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرچی ہوگی جس کو عربی میں بتاقا کہتے ہیں وہ کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کے رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا ننانوے دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری اس کو بتایا جائے گا کہ تھی نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمے کا عمل ہم نے رکھا اور وہ تیرے سب گناہوں سے زیادہ بھاری ہو گیا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اس کے بارہ حروف بنتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارہ روپ بنتے ہیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو لا الہ اللہ کی تصدیق کرے گا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بارہ مہینوں کے سب گنا معاف فرما دیں گے اور بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں بارہ گنا کے اعزا ہیں دو پاؤں دو ہاتھ دو کان اور دو آنکھیں یہ آٹھ ہو گئے اور باقی چار آزاد زبان دل دماغ اور شرم تو یہ بارہ آزاد بن گئے تو جو بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے اس کے بارہ حروف کے صدقے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارہ آزا کے کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں لہٰب آتا اب واب قرآن مجید میں ہے اس کے اللہ نے سات دروازے بنائے ہیں اور کلمے کے جو الفاظ ہیں وہ سات بنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سارے الفاظ کو ملائیں تو کتنے الفاظ بنے سات الفاظ بنے تو جس بندے نے سات الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کے بدلے اس کے لیے جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیں گے اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا کلمے کے کسی حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہے کوئی ایسا حرف کلمے میں نہیں کہ جس کے اوپر اوپر نکتا ہو یا نیچے نکتہ ہو فوقانی یا تحتانی کوئی نکتہ نہیں ہے علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمے کے اندر کوئی نکتہ نہیں نہ اوپر نہ نیچے اسی طرح اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں نہ اس دنیا میں نہ آسمان پہ سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے ایک صاحب, ایک صاحب تھے جو بنو کلب کے سردار تھے ان کا نام تھا دہیا کلوی تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خواہش فرماتے تھے تمنا فرماتے تھے بنو کلب کا قبیلہ بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی تو اللہ کے عبی اسلم کی, کی وش تھی تمنا تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے اور اس قبیلے کے لوگ بکریاں پالتے تھے ہر گھر والے دو سو چار سو بکریاں پالتے تھے حدیج پاک میں ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی ایک دن دہیا قلبی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے جبریل علیہ آئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم تھوڑی دیر میں دہیا قلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو نبی علیہ خوش ہو گئے اتنے میں دہیا قلبی بھی آ گئے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ اٹھے اور آپ صلی اللہ وسلم نے اپنی چادر بھی اور کہا کہ دہیا قلبی اس چادر کے اوپر بیٹھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ازا اتا کم کری مومن جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تم اس کا احترام کرو دیکھو شریعت میں یہ اخلاق سکھاتی ہے اس میں مسلمان اور کافر کی کوئی تفریق نہیں وہ اگر کسی قوم کا بھی بڑا ہے تم اس کا اکرام کرو یہ کافر ہیں نبی اشام کے پاس آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چادر بچھائی دہیا کلوی یہاں بیٹھو مگر دہیا کلوی کا تو دل بدل چکا تھا انہوں نے اس چادر کو اٹھایا اس کو چون کے اپنے آنکھوں سے لگایا اے اللہ کبھی اسلم میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا بس میں تو غلام بن کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے تو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے نبی احسام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو کلوی رضی اللہ تعالی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی احسام نے پوچھا دیا آپ رو کیوں رہے ہیں اے اللہ میری عمر ساٹھ سال ہو گئی اور میں نے ساٹھ سال میں بہت گنا کیے ہیں بہت ظلم کیا بہت ستم ڈھائے بہت نا انصافیاں کی میرے گناہ بہت بڑے ہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے نبی فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ان ساٹھ سالوں میں کیا گناہ کیے ہیں دیا قلبی نے کہا کہ ساٹھ سال کے گناہ ایک طرف ہیں اور ساٹھ سال کے بعد مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی ستر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تو زندہ ستر بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ اس کے علاوہ ہے اب ساوک نام یہ سن کر حیران ہو گئے اتنے بڑے گناہ اب دیکھو نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے الاسلام اسلام و یاد ماں جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اصل قیمتی متا ہمارے پاس سب سے بڑی یہی ہے اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے حضرت ابو رحم عزی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی اشام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ نبی اص تو گھر سے باہر تشریف لے گئے بڑے حیران مسجد بھی نہیں گھر بھی نہیں کہاں تشریف لے گئے تو حضرت ابو را ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے نے بتایا کہ نبی علیہ السلام تو بنو نجار کے باغ کے اندر تشیف فرمائے ابو ریلہ نے کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر ایک پانی کی خال گزرتی تھی نالی گزرتی تھی اس کے لیے دروازے میں ایک دیوار میں سوراخ بنایا گیا تھا میں اس سوراخ میں سے سمٹ کے اندر گیا کہ میں جلدی نبی علیہ السلام کی زیارت کر لوں جب اللہ کے حبیب علیہ اسلم کی خدمت میں پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ریلا میرے پاس جبریل اسلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے گا اللہ رب العزت کے اوپر ذمے ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرمائیں گے اب ابران نے پوچھا اے لہ کبی اسلم کیا یہ بات میں اور لوگوں کو بھی بتا سکتا ہوں فرمایا ہاں بتا سکتے ہو اے لہ کبی السلم میں اگر جا کے ان کو بتاؤں گا لوگ میری بات تو نہیں مانیں گے تو مجھے پروف کے لیے کوئی ثبوت دے دیجیے تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین دے دیے یہ میرے جوتے لے جاؤ اور دکھاؤ کہ میرا ثبوت ہے کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت ادا فرمائیں گے ابو رحلان کہتے ہیں کہ میں نے وہ جوتے لیے اور میں بڑا خوش کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ پڑھنے پر جنت کا وعدہ فرما لیا کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا آگے حضرت عمر لانو بھی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے تھے میں نے کہا تمہیں پتہ ہے ایک نیا پیغام آیا ہے کون سا کہ جو کلمہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے وہ بھی عمر ابن خطاب تھے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس طرح ان کے سینے پہ دھکا دیا کہ ابو اب ریڑ لانو پیچھے جا گرے جب پیچھے گرے تو کہنے لگے کہ اچھا میں نبی اسلام کی خدمت میں جاتا ہوں بتانے کے لیے ابو ریلانا نبی السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور پیچھے پیچھے بھی آ گئے تو ابو رحلان نے بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا تھا میں نے عمر فاروق کو سنایا انہوں نے میرے ہاتھ پہ ایسے دو ہاتھ مارے میں پیچھے جا کے گرا نبی انسان نے فرمایا عمر کیا تم نے ایسے کیا تھا اے اللہ کے میں نے ایسے کیا تھا عمر ایسے کیوں کیا تھا تو عمر لانا جواب دیا ان علیہ يعملون صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ہوا اگر یہ بات لوگوں کو بتا دی جائے گی پھر عمل کوئی نہیں کرے گا ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھ لیا جنت مل جائے گی آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھی بات ہے لوگوں کو عمل کرنے دو لیکن پیغام تو یہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ اس کلمے کے بدلے اس کو جنت ضرور عطا فرمائیں گے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود کیوں نہیں منع کر دیا خود تو بتا دیا اور جب عمر لالا نے فرمایا تو پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو عمل کرنے دو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک اس وقت اللہ کی رحمت پر تھی نبی الاسلام نے فرمایا جاؤ اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ پیغام دے دو جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے اور حضرت عمر لانو کی نظر اسباب پر تھی لوگوں کے اعمال پر تھی وہ سمجھ گئے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو عمل کوئی بھی نہیں کرے گا اس لیے لوگوں کو یہ بات بتانی نہیں چاہیے ان کو عمل کرنے دینا چاہیے ایک تیسری حدیث نبی علیہ اسلام کی خدمت میں ابو ذرا سو جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر یہ جو ہے خوشخبری دی کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا اس کی گواہی دے گا اور پھر پوری زندگی اس کے اوپر پکا رہے گا حتہ اس کو اسی پر موت آ جائے گی اس کے بدلے اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرمائیں گے تو ابو درغف نے جب یہ سنا تو انہوں نے پوچھا اے اللہ حبیب صلی اللہ صلی علیہ وسلم اگر کہ وہ شخص چوری بھی کرے اور جناح بھی کرے نبیسام نے فرمایا ہاں اگر کہ وہ شخص چوری اور جناح بھی کرے اللہ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے انہوں نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا نبی علام نے یہی جواب دیا انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا نبی احسام نے یہی جواب دیا انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہ گو بندہ اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے پھر بھی اللہ جنت فرمائیں گے نبی احسام نے آخری مرتبہ فرمایا اللہ اس کو پھر بھی جنت فرمائیں گے اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے یعنی اگرچہ ابو ذر کو یہ بات اچھی نہ لگے اللہ پھر بھی اس کو جنت فرمائیں گے چناتی عظرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقویت المان میں لکھتے ہیں ذرا توجہ سے بات سنیے گا فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں فرآم حامان نمرود شیطان یہ بڑے بڑے گناہ گار ہیں وہ فرماتی ہیں اگر ان سب کے گناہوں کا جمع کر لیا جائے مجموعہ کر لیا جائے اور کسی ایک بندے نے اتنے اکیلے گناہ کیے ہوں مگر وہ کلمہ پڑے اور توحید کے اوپر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کلم کے بدلے اس بندے کے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے ہمارے سنسالیہ کے بزرگ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں من قبل قبل بلا علت ہی جو قبول ہوا وہ بغیر علت کے قبول ہوا فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے بخش دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے اگر سارے عالم کو ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بدلے اللہ تعالی معاف کر دیں تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف فرما سکتے ہیں فرماتے ہیں کاشت ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسے ہوتی جو کندرے کو سمندر کے ساتھ ہے اب تو میرا دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھنے کی لذت ہی لیتا رہ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ کی اتنی رحمتیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر ساری خدائی کے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں یہ کلمہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہیں عطا فرمائے اور اس کی جس غلطی کو چاہیں معاف فرما دیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحت پڑا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اصول بنا دیا گھر کے جتنے لوگ ہوں گے ہم اتنی بوری گندم بندوں کو دیں گے اور اتنی قیمت ہوگی اور لوگوں کو متعین کر دیا کہ بھئی سارے دن میں جو لوگ آتے رہے ان کے گھر کے بندے پوچھ کے اتنی بوری گندم دے کے ان کو فارغ کر دو ایک لڑکا آیا جو اٹھتا نوجوان تھا یعنی پندرہ سولہ سال اس کی عمر تھی اس نے آ کے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے لوگوں نے پوچھا گھر کے افراد کتنے ہیں جی گھر کے افراد اتنے ہیں یعنی انہوں نے کوئی پانچ سات بندوں کا نام لیا چنانچہ جب پانچ سات بندوں کا نام لیا انہوں نے کہا بھائی اتنی قیمت دے دو ہم آپ کو اتنی بری گندم دے دیتے ہیں اتنی بری گندم اس کو مل گئی وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جی اور گندم چاہیے ان کا بھائی ہم تو ایک اصول کے مطابق گندم دیتے ہیں اگر آپ کو اسپیشل فیور چاہیے تو یوسف السلام وہاں موجود ہیں ان کے پاس جاؤ ان کی یورسڈکشن میں ہے وہ جس بندے کو جتنا چاہیں گندم دے دے ان کا اختیار ہے وہ نوجوان یوسف علی اسلام کے پاس آ گیا حضرت مجھے گندم چاہیے بھائی لوگوں نے گندم نہیں دی حضرت انہوں نے تو گھر کے بندوں کے مطابق ایک بوری پر ہیڈ ہمیں دے دی ہے مگر مجھے اور چاہیے اچھا بھائی تین بوری اور لے لو دس بوری لے جاؤ نہیں حضرت مجھے اور چاہیے جب اس نے اور مانگی تو یوسف علیہ اسلام حیران ہوئے بھائی تجھے دس بوری گندم دے رہے ہیں ساتھ کی جگہ اور تیرا دل نہیں بھر رہا اور گندم مانگ رہے اس نے آگے سے کہا کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے یوسف علیہ اسلام نے پوچھا اچھا بتاؤ بھائی تم کون ہو اس نے کہا کہ حضرت جب آپ پر زلیخان زنا کی تہمت لگائی تھی تو جس معصوم بچے نے گواہی دی تھی آپ کی پاکدام نی وہ بچہ میں ہوں اب بڑھو کے جوان ہو گیا ہوں جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دل میں ایسی محبت اٹھی اس کو سینے سے لگایا اس کے بر... ماتھے کو بوسا دیا اور فرمایا اس نوجوان کو چالیس بوری گندم اور دے دو اور اس کی گندم اس کے گھر تک پہنچا کے بھی آؤ اب اس نوجوان کو پچاس بوری گندم مل گئی اور سرکاری سواریاں بھی مل گئیں تو وہ لڑکا بڑا خوشی خوشی رخصت ہوا جب وہ رخصت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایل... ال... وہی فرمائی اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس نوجوان کی بڑی عزت افزائی کی ارض کیا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک نامنی کی گواہی دی تھی یہ جب میرے پاس آیا میرا دل چاہا میں اس کو اتنا نہیں جتنا میں دے سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یو تو اسلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی باغدامی کی گواہی دی تھی جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں جو میرا بندہ دنیا میں وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن وہ میرے پاس آئے گا پھر اس کو میں بھی اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا اس لیے ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں تو کلمے کے اندر اتنی خوبی ہے کہ اللہ اس کے بدلے سب گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں ویسے بھی اللہ رب العزت رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں رحمت کے صفت پر اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم رحمان کا مطلب کہ جس کی رحمت اپنے پرائے ہر ایک کے اوپر ہو آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اپنوں پہ بھی ہے پرایوں پہ بھی ہے وفاداروں پہ بھی ہے غداروں کو بھی ہے کافروں کو کھانے کے لیے کون دیتا ہے زندگی کس نے دی صحت کس نے دی دنیا میں سب کچھ کس نے عطا کیا اللہ نے عطا کیا تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے وفاداروں کو بھی دیتے ہیں غداروں کو بھی دیتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر خاص مہربان ہے تو اس لیے ان کا ان کی صفت رحیم ہے اس کی مثال کیوں سمجھے عورت فطر بچوں کے اوپر مہربان ہوتی ہے لیکن اپنے بیٹے کے اوپر خاص مہربان ہوتی ہے وہ جو بچوں پر مہربان ہیں یہ رحمانیت کی صفت سمجھ لی لیجیے اور وہ جو اپنے بیٹے پر مہربان ہیں یا رحمت کرتی ہے تو یہ رحمت کی صفت ہے جو اس کے اندر ہے تو اللہ تعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں بعض علماء نے اس کا یہ معنی لیا کہ نہیں رحیم کہتے ہیں کہ جس کے پاس رحمت بے انتہا ہو جس کی رحمت کا کوئی حد و حصہ ہی نہ ہو اس کو رحیم کہتے ہیں اور رحمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہو یہ دو الگ الگ خوبی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے بندے کا مالدار ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ مالدار ہے تو سخی بھی ہے کنجوز بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہے بندے کا سخی ہونا ضروری نہیں کہ یہ سخی تو ہے اور یہ مالدار بھی ہو پلے کچھ نہیں تو سخاوت کیا کرے گی ایک ہوتا ہے نہیں مال بھی ہو اور بندے کے اندر سخاوت بھی ہو یہ دو چیزیں ہو تو یہ عجیب ہوتی ہیں اب اللہ تعالی رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں رحمان کا مطلب کہ اللہ تعالی نہیں رحیم کا مطلب کہ اللہ تعالی کی رحمت بے حد و حساب ہے اور رحمان کا مطلب کہ اللہ کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے اب ایسی ذات جس کی رحمت کا یہ حال ہے جب کوئی اس کی وارانعیت کی گواہی دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا عطا فرمائیں گے آپ خود غور کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ حاتم تائی کے پاس ایک فقیر آیا اس نے کہا جی مجھے پانچ دینار چاہیے ہاتم تائی نے اپنے بندے کو بلایا اس کو پانچ سو دے دو تو وہ دینے والا بڑا حیران مانگنے والے نے پانچ مانگے تھے اور دینے والا پانچ سو دینے کے لیے کہہ رہے اس نے فقیر کو تو دے کے بھیج دیا پھر ہاتم تائی سے پوچھا جناب جب اس نے مانگے پانچ تھے آپ نے پانچ سو دینے کا حکم کیا کیا حاطم تائنے کا اس نے اپنے حاجت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اس کو پانچ سو اپنے مقام کے مطابق اطا فرمایا اگر دنیا کا ایک سخی اتنا سخی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے پھر اگر کوئی بندہ ان کی وحدانیت کی گواہی دے گا اللہ کتنا عطا فرمائیں گے اس کا کوئی بندہ اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا اس لیے یہ کلمہ کا پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے اور اس میں سے ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق کے اندر تقسیم کیا ایک حصہ اب اس ایک حصے کے آگے کھربوں خرب حصے بنے اور چھوٹے چھوٹے حصے سب انسانوں کو ملے حیوانوں کو پرندوں کو سب کو ملے آج دنیا میں جہاں محبت نظر آ رہی ہے یہ اسی رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے باپ اولاد سے محبت کرتا ہے خامد بیوی سے محبت کرتی ہے بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بھائی بھائی محبت کرتے ہیں پڑوسی پڑوسی محبت کرتا ہے دو دوست ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انسانوں میں بھی حیوانوں میں بھی چرندوں میں پرندوں میں یہ جتنی محبت ہے یہ <coughs> اللہ تعالی کے ایک حصہ رحمت کی آگے کرم و کرب حصے میں سے ایک حصے کا جو ہے یہ اثر ہے آپ سوچیے اس چھوٹے سے ایک حصہ کا جو ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے ماں کے اندر اللہ نے وہ رحمت رکھ ہے اب یہ ماں اپنے بیٹے پہ کتنی مہربان ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالی کو ستر ماؤں کے برابر محبت ہے بھائی یہ بات غلط ہے ٹھیک نہیں ہے ستر ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی ہے ساری دنیا کی ماں کی والدین کی بھائیوں کی بہنوں کی محبت جمع کی جائے پھر جو حیوانوں میں محبت ہے اس کو جمع کریں پھر جو پرندوں میں محبت ہے ساری مخلوق کی محبتوں کو جمع کریں وہ ایک حصہ ہے اور اللہ کے پاس سو حصے رحمت ہے اور اللہ قیامت کے دن ان سو حصوں کے ساتھ اپنے بندوں پر مہربانی فرمائیں گے کسی ماں کو نا اپنے بچے کو آگ میں ڈالے کوئی ماں مانے گی خود مر جائے گی اپنے بچے کو کبھی آگ میں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جگہ پڑاؤ فرمایا تو ایک عورت تھی جو وہاں روٹیاں پکا رہی تھی تنور پر اس نے سنا کہ مسلمان آئے ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں تو وہ بھی مسلمان عورت تھی اس نے اپنی روٹیاں مکمل کی اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اے اللہ کے بیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کا جواب دیجیے کیا کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تنور کے اندر ڈال سکتی ہے تو نبی علیہ السلاط و کی جو ہے نا فرمایا نہیں اس نے کہا پھر یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں جبکہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو نبی علی سلاد اسلام نے سر جھکا لیا حدیث پاک میں اللہ کے محبوب اسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کافی دیر روتے رہے اور کافی دیر کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے بندے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ایک ماں کی محبت اگر ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کیجئے اللہ کو بندوں سے کتنا پیار ہوگا ان اللہ بنا سے الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رعف و رحیم ہے اللہ کی اس رحمت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسیعت کل شہید میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے ہر چیز پر وسیع ہے حتی کہ قاری مطیب رحمتہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائیں گے اتنی رحمت فرمائیں گے ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیتان کو بھی امید لگ جائے گی اتنے بڑے بڑے گناگار بخشے گئے تو میں بھی بخشے جاؤں گا وہ بھی سر اٹھا کے دیکھے گا شاید میری بھی بخش کا اعلان کر دیا جائے تو جو کلمام نے پڑھا اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے اس لیے کلمہ پڑھنے والے بندے کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے نبی علیہ السلام ایک مطلب تو آپ فرما رہے تھے ابوداؤد کی روایت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے بڑا اکرام ہے لیکن حرمت ارجحو من حرمت القعبہ کلمہ پڑھنے والے مومن کا احترام اللہ کے ہاں بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے اب اللہ کے یہاں تو کلمہ پڑھنے والے کا احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہم بیت اللہ کے الاف کو تو پکڑ کے چونتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کلمہ کو انسان کا گربان پکڑتے ہیں اس سے جگڑتے ہیں آپ بتاؤ ہم نے کلمہ کو انسان کا کیا اکرام کیا جس نے کلمہ پڑھا وہ بڑا قیمتی ہے جتنا انگنا ہوگا اگر توبہ کر لے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے اس لیے ہر کلمہ کو انسان کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا تو ان کے بارے میں حضرت رتموس علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ بدکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلام بندہ سب سے زیادہ گناگار ہے کچھ عرصہ گزرا تو پھر دعا کی یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں تیرا سب سے زیادہ نکوکار بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا فلان جگہ پہ مو میرا بندہ ہے جب علیہ السلام گئے تو وہی بندہ وہاں بیٹھا ہوا موجود تھا یا اللہ یہ تو سب سے زیادہ بدگار تھا اللہ نے فرمایا میرے پیارے السلام اس دوران اس نے سچی توبہ کی میں نے اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا یہ سب سے زیادہ بدکار تھا اب یہ سب سے زیادہ نکوکار بندہ بن گیا تو اللہ تعالی نے یہ رحمت کے دو نام بسم اللہ میں استعمال فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امام راضی رحمتہ اللہ علیہ یہاں پہ ایک نقطہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بسم اللہ صرف عطا کیے تھے دو لفظ بسم بسم اللہ وہ پڑھتے تھے تو طوفان میں کشتی چل پڑتی تھی اور بسم اللہ مرسا ہا پڑھتے تھے تو کشتی رک جاتی تھی اسی بسم اللہ کے الفاظ سے آن بٹن بھی دب جاتا تھا اور اسی سے آف بٹن بھی دب جاتا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ نور اسلام کو یہ دو لفظ ملے تھے اور اس دو لفظوں میں ان کی کشتی دنیا کے اتنے بڑے طوفان میں سے پار نکل گئی وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری کشتی کے جو بڑے ہیں وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اللہ نے اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم کے دو لفظ اور بھی عطا فرمائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کو قیامت مت کریں کل سرات کے اوپر میں حفاظت کیوں نہیں پار نکالیں گے تو یقینی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالی نبی علیہ السلاحت السلام کی امت ہونے کے صدقے اس امت کو پل رات کے اوپر حفاظت پار اتار دیں گے کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ پہلا حصہ تھا لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنا اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت اللہ بنا کے بھیجا ہے نبی علیہ السلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے انسانوں کے لیے حیوانوں کے, کے لیے پرندوں کے لیے پرندوں کے لیے نواتات کے لیے جمعات کے لیے ہر کسی کے لیے دنیا میں رحمت بن کر آئے <تصفح> چنانچہ نبی سات اسام امت کے اوپر بہت شفیق تھے بہت مہربان تھے اللہ تعالیٰ تصدیق فرماتے ہیں حریش علیکم یہ میرے محبوب تو آپ لوگوں کے اوپر بڑے حریث ہیں رعف الرحیم اور ایمان والوں کے ساتھ تو بڑے روف اور بڑے رحیم ہیں اب جن کی رافت اور رحمت کے تذکرے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کو امت کے اوپر کتنی محبت ہوگی کتنی مہربانی ہوگی اس لیے اللہ کے حبیب ص اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں امت کے لیے دعائیں کرتے تھے یا رب امتی امتی پکارا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وصف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا پہلے امبیا کے بارے میں یہ بات نقل نہیں کی گئی کہ وہ اپنی امتوں کے लिए راتوں کو رویا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ راتوں کو یا یارب امتی یا رب امتی کہہ کے رویا کرتے تھے ایک دفعہ اللہ کے بسم الم اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کے سینے کے اوپر گرے اور کپڑا گیلا ہو گیا تو عائشہ صدی کر لالا نے دیکھا اور پوچھا اے اللہ کے بیر اسلم آپ کو امت پر اتنا پیار ہے اتنی رحمت ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں روتے روتے آپ کا جو داما نے وہ تر ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں پوری زندگی یار رب امتی امتی کہتا رہوں گا اور جب میری سکرات موت ہوگی میں اس وقت بھی یار رب امتی یار رب امتی کہوں گا اور عائشہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور قبر سے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا میں اس وقت بھی یار رب امتی یا رب امتی کہتا ہوا اٹھوں گا اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت کو کھڑا کریں گے تو سب ہم بیا نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے عائشہ میں اس دن بھی یا یار امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوں گا تو جس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے مہربان ہوں گے اپنی امت کے اوپر حدیث مبارکہ میں نبی علی سات نے دعا مانگی اے اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجیے قیامت کے دن میں اپنی امت کا حساب لے لوں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب نے یہ دعا کیوں مانگی تو نبی علیہ السلام نے نے کیا یا اللہ میں نے یہ دعا اس لیے مانگی ہے قیامت کے دن اگر میری امت کا حساب ہوگا تو سب امبیا کے سامنے امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال کھلیں گے اتنے بڑے بڑے گناہ نکلیں گے مجھے اس دن بڑا افسوس ہوگا مجھے شرمندگی ہوگی اے اللہ میں چاہتا ہوں امت کا حساب میں خود لے لوں اس لیے حساب میرے سے پرد دی دیجیے اللہ رب العزت نے جواب دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کا حساب خود کیوں مانگتے ہیں آپ کی امت کا حساب میں لوں گا مگر اس طرح لوں گا کہ جب امت کے سامنے آپ کے آئے گی اور آپ کے پاس آنے سے پہلے امت کے سارے بڑے بڑے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا آپ کے سامنے بھی ان کے بڑے گناہ نہیں آنے دوں گا تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے کہ اللہ میری امت کا حساب آپ لے لیجئے گا چنانچہ رب کریم نے شریعت کے اندر اصول ایسے بنا دیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس لیے اس امت کا نام ہے امت مرہما امت مرہوما یہ خیر العم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الخاتم النبی وہ ان تم خاتم میں خاتم النبیین ہوں اور تم خاتم العم ہو تم اللہ کے نزدیک خیر الامت ہو یہ امت خیر ہی خیر ہے فرمایا کنتم تم خیر امت الخرت لمناس تم بہترین امت ہو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو چناتے نبی علیہ السلام نے فرمایا خی رکم خیر اکم خیر, اکم خیر الناس میں الناس اس امت کے لیے اللہ کے محبوب السلام نے خیر کے لفظ استعمال کیے ہیں تو خیر ہی خیر ہے اس امت کے اندر اس امت کی یہ کتنی بہتری ہے کہ یہ اللہ کے محبوب تو وسلم کی امت ہے اس سے بڑھ کر اس سے اور بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں آپ نے اپنے حبیب اللہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا شاعر نے کہا خدایا تو کریمی اور رسول تو کریم سب شکر کے ہستین معان اے اللہ آپ بھی کریم ہے اور آپ کے ابھی بھی کریم ہیں میں کتنا شکر ادا کروں سو بار شکر ادا کروں کہ میں دو کریموں کے درمیان ہوں اللہ آپ بھی کریم ہیں بخشنے والے ہیں اور آپ کے محبوب صلی اللہ وسلم بھی کریم ہیں جب میں ان دو کریموں کے درمیان ہوں تو میں کتنا شکر ادا کروں میں شکر ہی ادا نہیں کر سکتا چناتی اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے وہ بندے کے گناہ کو اسی دنیا میں معاف فرما دیتے ہیں حدیث مبارک ہے ذمہ داری سے بات ارد کر رہا ہوں نبی صاحب نے فرمایا اللہ تعالی نے میری امت کے عذاب کو دنیا ہی میں رکھ دیا ہے تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور قیامت کے دن تمہیں اس کا عذاب نہیں دیا جائے گا یہ جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے نا حسد کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے یا ایک دوسرے کی بے کی وجہ سے تو اسی کو اللہ تعالی قیامت کے دن گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں دنیا میں اس لیے اگر بہو کو ساس تنگ کرے تو دکھی نہ ہو بس یہی دل کو سمجھائے اللہ میرے قیامت کے عذاب کو دنیا میں جو ہے وہ دے رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ مجھے سرخرو فرمائیں گے بہو ساس کو تنگ کرے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں یہی سمجھے یہ مجھے ٹف ٹائم دے رہی ہے اس کے بدلے اللہ تعالی قیامت کے دن میرے معاملے کو آسان فرما دیں گے اب سنیے اللہ رب العزت نے اس اسمت کی کیا فیور کی ہے سب سے پہلی بات کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی نہیں کی ہوتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ فوراً ایک نیکی نام امال میں لکھ لیتا ہے ابھی نیکی کی نہیں ارادہ کیا ہے ارادے پر ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیا نامے امال میں لکھ دیتا ہے منجا بل حسن تلہ اشرو ہم اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس ایک نیکی لائے گا میں اس کو ایک کے بدلے دس بدلے عطا فرما تو نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی لکھی گئی ارادے پر اور جب کر لی تو دس نیکییں لکھ دی گئیں اس کے بدلے میں گناہ کا ارادہ کیا گناہ نہیں لکھا جاتا اب اس بندے نے گناہ کا ارتقاب کر لیا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ ابھی بھی نہیں لکھ سکتا حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی نے گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی لکھنے والے فرشتے کا متحد بنا دیا ہے وہ اس سے اجازت لیتا ہے جب این او سی ملتا ہے پھر یہ گناہ لکھتا ہے بندے نے گناہ کر لیا اب گناہ والا فرشتہ نیکی والے فرشتے سے پوچھتا ہے جی گناہ یہ کر چکا میں لکھ لوں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا جلدی ہے تمہیں کیا جلدی پڑی ہوئی ہے صبر اکاپ صبر کرو ویٹ کرو تھوڑی دیر ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو کئی پہر تک وہ فرشتہ انتظار کرتا رہتا ہے جب وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا اور جب اتنی دیر بعد بھی اس کے دل میں ندامت نہیں ہوتی تب نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں اس نے گناہ بھی کیا توبہ بھی نہیں کی دل میں ندامت بھی نہیں ہوئی اچھا اب تم گناہ لکھ سکتے ہو ایک گناہ لکھا جاتا ہے نیکی کی تھی دس نیکیاں لکھی تھیں گناہ کیا تو ویٹ بھی کیا اور ویٹ کرنے کے بعد لکھنے کا وقت آیا تو ایک گناہ لکھا دیکھو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور اس دوران اگر اس بندے نے توبہ نہیں کی لیکن دل کے اندر اس کو افسوس ہوا میں نے جو یہ کیا ہے میں نے برا کیا میں نے اچھا نہیں کیا میں اس پر نادم ہوں یہ دل کی ندامت کو اللہ قبول کر کے توبہ بنا دیتے ہیں اور بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث پاک میں توبت ان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کی ندامت اس کے لیے توبہ کی مانند ہوتی ہے پھر ایک دوسرا مسئلہ نبی عشام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کی نیکیوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتی جاتی ہیں جیسے ایک پودا ہوتا ہے بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے اسی طرح نیکی کا پودا بندہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس درخت کو بڑا کرتے رہتے ہیں حتیٰ کے ایک نیکی کی بجائے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو سات سو نیکیاں بنا دیتے ہیں ایک نیکی کے بدلے میں سات سو نیکیاں اب اس سے اگلی بات سنیے اور مزیدار جب بندہ جاگ رہا ہوتا ہے <coughs> تو نیکی اور گناہ کے دونوں فرشتے مصروف ہوتی ہیں یہ دیکھ رہا ہے نیکی ہے اگر اس نے جائز چیز کو دیکھا اگر حرام کو دیکھا تو گناہ ہے تو وہ لکھ رہے ہوتی ہیں حتیٰ کہ جب بندہ سو جاتا ہے اس وقت دونوں فرشتے فارغ ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فارغ نہیں رہنے دیتے نیکی والے فرشتے کو اللہ حکم فرماتے ہیں اب یہ میرا بندہ سو گیا اب تم فارغ ہو فارغ کیوں بیٹھے ہو ایک نیکی کے بدلے اس کے نام عمال میں سے دس گناہوں کو مٹا دو تو وہ نیکی والا فرشتہ جتنی دیر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے ایک نیکی کے بدلے دس دس گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے نام عمال میں گناہ کا وجود ہی نہ رہے حدیث پاک میں نبی احسام نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے چونتیس مرتبہ اللہ وقت پر پڑھ کے پھر سوتا ہے اس کی نیند کے دوران اللہ اس کے نام عمال سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اس عمل کو باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے نام امال میں سے گناہوں کو نگاہ ہی دیا جائے جی حدیث پاک میں ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی اگر دو رکعت پڑھتا ہے تو اس کو دو رکعت کے اوپر بیاسی رکعتوں کا ثواب نصیب ہوتا ہے اگر کوارا نماز پڑھتا ہیں تو اس کو ایک نماز کا ثواب شادی شدہ پڑھتے ہیں بیاسی نمازوں کا ثواب یا اللہ یہ کیا معاملہ تو فرمایا یہ اس لیے کہ شادی شدہ بندے کے اوپر حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں جب یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کے بعد پھر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ڈبل ڈیوٹی دے رہا ہے میں اس کی اجرت کو بڑھا دیتا ہوں دنیا کی فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اوور ٹائم میں ڈبل پیمنٹ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اکیس نمازوں کی بجائے اس شادی شدہ بندے کے نام عمال میں بیاسی نمازوں کا سوال لکھوا دیتے ہیں پھر بندے کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے کانٹا چوپے بیماری ہو کوئی کسی وجہ سے ناگواری ہو ٹھوکر لگے اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں یہاں تک فرمایا کہ ایک مومن کے کرتے میں دو جیبیں تھیں اور اس نے اپنی کار کی چابی ایک جیب میں ڈالی تھی جب نکالنے کا وقت آیا تو اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیا اب جب دیکھا تو جیب میں چابی نہیں تو اس کو ایک شوق ہوا مینٹل شوق جس کو کہتے ہیں ایک شوق دین میں لگا وہ میری چابی کہاں گئی پھر اس نے دوسرے میں ہاتھ ڈالی تو چابی مل گئی فرمایا یہ جو ایک لمحے کے لیے اس کو ٹینشن ملی اللہ اس کے بدلے بیس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں کہ تُو نے اپنے بندوں کے لیے کتنی مہربانی کا معاملہ فرما دیا پھر ایک دوست کی دعا پر اللہ تعالیٰ دوسرے دوست کی دعا کو معاف قبول فرما لیتے ہیں دوست دوست کے پیٹ پیچھے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں کیوں کہ پیٹ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص کی وجہ سے کی جاتی ہے یہ اخلاص کی وجہ سے دعا کر رہا ہے اللہ اس کی دعا اس کے دوست کے حق میں قبول فرما رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ وزو کر کے جمعہ کے دن مسجد میں آتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رمضان شریف کے روزوں کو صحیح طرح سے رکھتا ہے اور پھر وہ پورا رمضان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بدلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لکھا ہے کہ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی ماند ہے یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے احدہ آشرا کو کبا گیارہ بھائی تھے اور بارہویں خود یوسف علیہ السلام تھے تو گیارہ بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف کر دیا تھا اب رمضان کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی ماند ہے اللہ رمضان کے روزوں کے بدلے باقی گیارہ مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں پھر بندہ حج کرتا ہے اللہ حج کی وجہ سے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرماتا ہے حدیث پاک میں نبی نشام نے فرمایا جس بندے نے حج مبرور کیا راجا یومن رجا یومن ولادت ام ہوں وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہو آج پیدا ہوا جس دن پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا حج کرنے کے بعد یہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے اب اتنی باتیں مردوں کے بارے میں بتائی عورتیں یہ بات سن رہی ہوں گی تو وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی ہماری بات بھی بتا دیتے کہ ہمارے گناہ بھی کیسے معاف ہوتی ہے حدیث مبارکہ سنیے نبی احسان نے اشارت فرمایا جو عورت اپنے خامد کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے جس لمحے حمل قرار پکڑتا ہے اللہ تعالی اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور پھر اشاد فرمایا کہ وہ عورت جب بچے کو جنتی ہے تو جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں اور پھر وہ عورت اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے پرویش کرتی ہے اور وہ بچہ بولنا شروع کرے تو بولنے کے وقت سب سے پہلے اللہ کا نام لے تو جو بچہ زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا نام لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو پھر معاف فرما دیتے ہیں تو ایک بچے کی پیدائش پر عورت کے تین مرتبہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا پھر جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے ہی ہیں وہ جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا ایک مہینہ مزدوری کی ابھی آپ سے مزدوری مانگنے کے لیے اکٹھے ہی ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دو رمضان کے روزے اور تعلیمیوں کے بدلے میں نے ان کے زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا مخفور اللہ کو حدیث کے الفاظ ہیں کھڑے ہو جاؤ بخشے بناؤ میں نے تمہارے برائیوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل فرما دیا پھر مومنٹ کو جو سکرات موت ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں پھر مومن جب قبر میں جائے گا تو جو زخد قبر اس کو پیش آئے گا یہ اس پر بھی اس کے گناوں کو معاف کر دیا جاتا ہے زخد قبر کس کو کہتی ہیں کہ جب قبر میں میت کو لٹایا جاتا ہے تو قبر اس کو دواتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہ بہت تکلیف دہ کام ہوتا ہے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے مگر یہ ضخت قبر ہر کسی کو پیش آئے گا مومن کو بھی پیش آئے گا کافر کو بھی پیش آئے گا نیک کو بھی پیش آئے گا بد کو بھی پیش آئے گا نیکوں سے یہ مراد کہ ایک صحابی تھے جن کی وفات ہوئی اور نبی اسلام نے فرمایا ان کی وفات پر اللہ کا اللہ کا عرچ بھی تین دن تک روتا رہا اس صحابی سعد جانوں کی وفات پر اللہ کا عرچ بھی تین دن تک روتا رہا ایسے صاحبی تھے شان والے اور نبی احسان نے فرمایا اتنے فرشتے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اتر آئے تھے کہ مجھے زمین کے اوپر چلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی تو نبی احسان پنجوں کے بل چل رہے تھے تو جن کی جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے اور جن کی وفات کی صدمے میں اللہ کا ارچ بھی روتا رہا نبی احسان نے فرمایا سعد کو بھی زختہ قبر پیش آیا تو یہ ضرورت قبر ہر کسی کو پیش آئے گا سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیش آئے گا بھئی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں چائے پیتے ہیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے اگر چائے کی بجائے دودھ سوٹا پئیں گے تو اس کا زیادہ زیادہ بڑا بل پیش کرنا پڑے گا اور اگر کھانا کھائیں گے تو اور بڑا بل پیش کرنا پڑے گا جتنا لذتیں لیں گے اتنا بڑا بل ہمیں ملے گا اور پے کرنا پڑے گا اس دنیا میں جو انسان جتنی بھی لذتیں لیتا ہے جائز ہوں یا نا جائز ہو ان سب کی پیمنٹ کبر میں اس کو کرنی پڑتی ہے لہذا قبر میں زدہ قبر سب کو پیش آئے گا نیک ہے اس نے شادی شدہ زندگی گزاری اس نے اللہ کی ڈیویٹی نعمتیں کھائیں تو لذتیں تو اس نے بھی لی نرم بستر پہ سوتا تھا ایئر کنڈیشن کمرے میں ہوتا تھا یہ دنیا کے اندر اولاد کی جو ہے خوشی حاصل کر گیا دنیا میں یہ نعمت ملی یہ نعمت ملی اب اس کی پیمنٹ تو کرتے جاؤ تو پیمنٹ قبر میں کرنی پڑے گی اب افزے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ ہر موومنٹ کو سبت قبر پیش آئے گا علماء نے کا پیش تو ہر ایک کو آئے گا مگر کیفیت میں فرق ہوگا کیفیت میں کیسے فرق ہوگا آپ کو اگر سردر اور رہی ہو تو آپ خود بندے کو بلاتے ہیں یا ذرا میرے سر دبا دو اب سر دبایا جاتے ہیں نا لیکن سر دبانے سے آپ کو تنگی ہو رہی ہوتی ہے یا خوشی ہو رہی ہوتی ہے راحت مل رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یا تھوڑی دیر اور دبا دو تو مومن کو جو زخت قبر پیش آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ السلاط اسلام کے امتی ہونے کی برکت سے سر کے دمانے کی طرح ہوگا مومن کو اس سے راحت ملے گی عذاب نہیں ہوگا لیکن کافر کو جو زختہ قبر پیش آئے گا وہ اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دے گا نبی صاحب بنایا کافر کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو چلی جائیں گی اور اس کو انتہائی تکلیف ہوگی تو کافر کو زختہ قبر عذاب کے طور پہ ہوگا مومن کے لیے زختہ قبر راحت کے طور پہ ہوگا پھر قیامت کے دن مومن کو اٹھایا جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو قیامت کی وحشت ہوگی ہیبت ہوگی خوف ہوگا اس کی وجہ سے بھی مومنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو قیامت کے دن تک مومن کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اتنا اللہ گناہ معاف کریں گے معاف کریں گے کہ جب حساب کتاب کا وقت ہوگا اور امت کا حساب اللہ لیں گے تو نبی علیہ السلاط اسلام کو امت کے نام مال میں بڑے گناہ نظر ہی نہیں آئیں گے اور اگر کوئی بڑے گناہ والا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عجیب ہلا فرمائیں گے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے گرد چاروں طرف اپنے نور کی چادر تان لیں گے کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو کھولیں گے اے بندے تیرا یہ گناہ بھی ہے تیرا یہ گناہ بھی ہے تیرا یہ گناہ بھی ہے وہ سب گناہوں کی تصدیق کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کو یقین ہو جائے گا آج مجھے جانم سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی پھر اللہ فرمائیں گے اچھا ہم نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کی پردہ پوشی کی ہم آج بھی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے پھر جب پردہ ہٹے گا ساری مخلوق دیکھے گی لوگ سمجھیں گے شاید یہ امبیا میں سے کوئی نبی ہے جس کے نام عمال میں کوئی گنا ہی درج نہیں حالانکہ وہ خطا کار بندہ ہوگا اللہ اپنی سے کے گناہوں کو ماف فرما چکے ہوں گے نئے احسان نے شاد فرمایا میری امت کے گناگار کو اللہ تعالی قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس کو اپنے پاس بلا کے کہیں گے میرے بندے نے یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا یہ گناہ بھی کیا اس کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے اب جب چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے تو وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ ابھی نہیں بتائے جا رہے اللہ تعالیٰ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوانے کے بعد کہیں گے کہ اچھا میرے بندے ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جب اللہ فرمائیں گے ہم نے تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا وہ بندہ فوراً کہے گا اللہ بھی تو میرے اور بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہے مبارکہ نے نبی علیہ السلام یہ بات فرمانے کے بعد کھل خل کھلا کے ہنسے صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حلق میں جو کموا ہوتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا تھا نبی علیہ السلام اتنا اونچا ہنس رہے تھے اس حدیث کو سنا کے کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ بنائیں گے پھر تو چپ رہے گا جب کہیں گے نیکیاں بنا دی کہے گا اللہ میرے تو بڑے بڑے گنا بھی باقی ہیں ان کو بھی نیکیاں بنا دیجیے دی اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے تو اس امت کے ساتھ اللہ کا قیامت کے دن عجیب مقابلہ ہوگا ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالی دو گناگاروں کو جنت عطا فرمائیں گے ایک نیکی کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے ایک بندہ ہوگا اس کے پاس ایک نیکی تھوڑی ہوگی ایک گنا زیادہ ہوگا فرشتے کہیں گے اگر تو تیرے پاس یہ نیکی اور ہوتی تو گناہ اور نیکی برابر ہو جاتے ہم تمہیں اللہ کی رحمت سے جنت بھیج دیتے اب گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے ہم تمہیں جنت نہیں بھیج سکتے تمہیں جنت جانا پڑے گا وہ کہے گا اچھا کیا میں نیکی کسی سے لے سکتا ہوں فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے ہاں تم لے سکتے ہو تو لے لو وہ ماں سے مانگے گا باپ سے مانگے گا بی سے مانگے گا بھائی سے مانگے گا کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا آج کوئی جو ہے مجھے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں وہ روئے گا اور کھڑا رو رہا ہوگا اس اس وقت ایک بنگار کے پاس سے گزرے گا پوچھے گا کیوں رو رہے ہو کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے نہ ماں نے دی نہ باپ نے دی نہ بھائی نے نہ بیوی نے نہ بچوں نے نہ کسی رشتے دار نے سب نے انکار کر دیا میں اس پہ رو رہا ہوں اب وہ بندہ سوچے گا اچھا میرے نام میں ایک نیکی ہے تم لے لو اور جنت میں چلے جاؤ ایک نیکی اس کو دے دی جائے گی فرشتے اعلان کریں گے <تصفح> آج کے دن ایک بندے نے ایک نیکی دوسرے کو دے دی یہ چونکہ انوکھا کام ہوگا اعلان کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کون ہے وہ بندہ جو اتنا سخی ہے آج کے دن میں نیکی دوسرے کو دے رہا ہے وہ بندہ پیش کیا جائے گا جس نے ایک نیکی دی تھی اللہ فرمائیں گے تو اتنا سخی کہاں سے آ گیا اپنی نیکی دوسرے کو دے دی وہ ہی نہیں میں جانا تھا میں نے سوچا میں تو جا ہی رہا ہوں اللہ فرمائیں گے اچھا جا رہا ہے لیکن اتنی سخاوت کا معاملہ کیا بھائی کے دکھ کا احساس احساس کیا اگر احساس کرتا ہے میں ارحم الراہ مون ہوں راہمین میں احساس کرتا ہوں میں تم دونوں کو جنت اتا فرما دیتا ہوں ایک نیکی کے بدلے دو بندوں کو اللہ جنت اتا فرمائیں گے اور پھر ایک عجیب معاملہ ہوگا دو بندوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور ان کے نام اعمال کو دیکھیں گے تو گناہ زیادہ ہوں گے اللہ فرمائیں گے تم جاؤ دونوں جہنم میں تمہارے گناہ بہت ہیں اب یہ سنتے ہی ان میں سے ایک جو تھے وہ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا دوڑنا شروع کر دے گا اور دوسرا جو ہوگا وہ تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا اللہ ان دونوں کو بنا لیں گے میرے بندوست میں نے جب کہا جاؤ جہنم میں تو تم میں سے ایک تو بھاگ پڑا بھئی بھاگنے والے بتاؤ تم بھاگے کیوں یا اللہ ساری زندگی میں نے آپ کے حکموں کو توڑا اب آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم نے میرے دل میں خیال آیا میں آپ کے اس حکم کو تو پورا کر لوں یہ سنتے بھاگ پڑا میں آپ کے حکم کی فرمداری کر لوں اللہ فرمائیں گے اچھا اگر تم مجھے اتنا عظیم سمجھتا ہے جاؤ جہنم کی بجائے تمہیں جنت عطا کر دی گئی پھر اللہ دوسرے سے پوچھیں گے تم یا جہنم کا حکم ہوا دو پھر چلتا تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا، تیرا یہ عمل کیوں ہے کہ کی رحمت ہی کا معاملہ دیکھا ساری زندگی آپ کی رحمت کو دیکھتا رہا اے اللہ آج آپ نے اگرچہ حکم دے دیا جاؤ جہنم میں میں چلتا تو تھا پھر مڑ کے دیکھتا تھا میرے اوپر ترس آ جائے پھر چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید طرح سے جائے اللہ فرمائیں گے اگر تم میری رحمت کا اتنا انتظار تھا جاؤ میں نے تمہیں بجے عطا فرما دی اللہ شاید اکبر, شاید ماشاءاللہ اکبر ماشاءاللہ تشریف رکھیے آئیے خوش اللہ راضی ہو آپ سے گزارش ہے سکون اور اطمینان سے تشریف رکھیں تشریف رکھے سکون اور اطمینان سے بیان جاری ہے حضرت کو منبر پہ یان تشریف لائیے منبر پہ لوگوں کو لئے آسانی ہوگی وہ کھڑے نہیں ہوں گے تشریف رکھی ہے سب رات تو اللہ رب العزت کی رحمت کتنی ہے ہم اپنے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے حدیث مبارکہ میں ایک بندے کا قیامت کے دن حساب ہوگا تو اس کے نام امال میں گناہ زیادہ ہوں گے اور فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو جہنم میں اب وہ جہنم میں جب جا رہا ہوگا تو وہ رو رہا ہوگا اور روتے روتے کہہ رہا ہوگا اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا اے اللہ سارے میرے دوست میرے دشمن بن گئے حتی کہ میرے آزاد بھی میرے دشمن بن گئے اور انہوں نے میرے گناہوں پہ میرے خلاف گواہی دے دی اے میرا کوئی تیرے سوا نہیں جب وہ یہ کہے گا اللہ اس بندے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ اچھا جس کا میرے سوا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں چلو میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور تمہاری جنت کا فیصلہ فرما دیا کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی کو نگار تھا اس نے اپنے بچوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے گسل دینا اور میرے بالوں کے اوپر خشک آٹا لگا دینا اللہ رت کی حضور پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس پوچھا میرے بندے بتا تو نہیں یہ اپنے بچوں کو کیوں وسیعت کی تھی اس نے کہا یا اللہ میں نے علما سے یہ سنا تھا سفید بالوں سے آپ کو حیا آتی ہے گنا میں نے بڑے کیے تھے مگر میں نے سر پہ آٹا اسیے لگوا لیا کہ میرے ان سفید بالوں پہ آپ ترس فرما لیں گے اللہ فرمائیں گے اچھا میرے بندے اگر تجھے میری رحمت کا اتنا احساس تھا چل میں نے تیرے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ کی یہ رحمت اتنی زیادہ ہے کتابوں میں لکھے ایک بندہ تھا گناگار تھا اور اس کو قبر میں دفن کیا گیا تو قبر میں اس کو عذاب ملا اب قبر میں جب عذاب ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے اس کا چھوٹا معصوم بچہ تھا وہ معصوم بچہ ذرا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیا جب مدرسے میں داخل کروایا تو بچے کو کاری صاحب نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چھوٹے سے معصوم بچے نے اپنی معصوم زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی اس نے یہ پڑھا اللہ نے اس کے باپ کے قبر کے عذاب کو معاف فرما دیا فرشتوں نے پوچھا یا اللہ اس کو تو قبر میں عذاب ہو رہا تھا آپ نے معاف کیوں کروا دیا اللہ نے فرمایا کہ اس کے معصوم بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو میرے رحمت نے اس کو پسند نہ کیا معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو کبر میں عذاب دے رہا ہوں ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں دیہات میں رہتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی یعنی زمینیں تھیں فصل اگاتے تھے اور شیخ طریقت بھی تھے اب دیہاتوں میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب چارہ جانوروں کا کم ہو جاتا ہے اور جب چارہ کم ہو جاتا ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو یا زمینداروں سے چارہ مانگتے ہیں یا پھر چوری کر لیتے ہیں ان کا چارہ رات کو ان کا چارہ کاٹ لیتے ہیں تو چارے کا چوری ہو جانا یہ ایک معمول کی بات ہے دیہاتوں میں وہ بزرگ فوت ہو گئے کسی کو خواب میں نظر آئے اس نے کہا کہ حضرت آگے کیا معاملہ بنا کہنے لگے کہ اللہ کے حضور پیشی ہوئی اور اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی حضرت مغفرت کس بات پر ہوئی فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ चारा کم ہوتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرا چارہ کون کاٹ رہا ہے ایک رات میں نے ارادہ کیا کہ آج میں दूंगा دوں گا सही تو صحیح میرا چارہ کون کاٹ کے جاتا ہے کہتے ہیں جب آدھی ہی رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ دو چار بکریاں تھیں وہ میرے کھیت میں آ گئی اور چرنے لگ گئی ان کے پیچھے ایک آدمی آ رہا تھا اندھیرا تھا جب قریب آیا تو میں نے اسے پوچھا کون ہے اس نے فرماتے ہیں جب اس نے کہا احمد ہوں تو میں نے کہا احمد ہے تو پیا چڑا اگر تیرا نام احمد ہے تم چراتے رہو میری طرف سے ہے اللہ کو میری یہ بات پسند آ گئی تو نے میرے محبوب کے نام کی عزت افزائی کی میں نے اس پر تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ایک محدث کی وفات ہو گئی خواب میں نظر آئے یہ خواب کوئی شرع شرح دلیل نہیں ہوتے لیکن تسلی کے لیے احادیث کے مضمون کو تقویت پہنچانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ حادیش میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بنا فرمانے لگے مغفرت ہو گئی کس بات پر فرمانے لگے کہ میں بیٹھا ہوا حادیش لکھ رہا تھا کتابت کر رہا تھا آج کے دور میں تو ایسے پین ہوتے ہیں نا آپ لکھنا شروع کریں تو پورا صفحہ لکھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے وقت میں قلم دوات ہوتی تھی تو دعات سے سیاہی لگانی پڑتی تھی ہر ہر لفظ کے لیے پھر قلم پہ سیاہی لگاؤ پھر لکھو وہ فرمانے لگے کہ میں نے دوات میں قلم ڈالی اور سیاہی لگائی لکھنا چاہتا تھا ایک مکھھی قلم کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تو میرے دل میں خیال آیا یہ پیاسی ہوگی تو اس کو پینے دے تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر روک لیا ایک سیکنڈ وہ بیٹھی اور اڑ گئی چلی گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا تو نے ایک مکھھی کی پیاس کا احساس کیا اس پر میں نے تیرے زندگی کے سب گناہوں کا ماں فرما دیا زبیدہ خاتون اللہ کی ایک نیک بندی تھی اور وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی فرسٹ لیڈی تھی اپنے ملک کی اس نے میرے زبیدہ بنوائی تھی جس سے لوگوں نے بہت فائدہ لیا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کی وفات ہو گئی کسی نے میں دیکھا تو اس نے پوچھا زویدہ کیا بنا کیا میری اللہ نے میری مغفرت فرما دی اس نے کہا زبیدہ تیری مفرت تو ہونی تھی تو نے تو ایک بڑا لینڈ مارک کام کیا تھا نہر زویدہ بنوائی تھی جس کا فائدہ عوام الناس کو اتنا زیادہ ہوا وہ حج عمرہ کرتے تھے اس سے پانی پیتے تھے جانور پانی پیتے تھے اس کام پر تیری مغفرت تو ہونی تھی زبینہ نے جواب دیا نہیں وہ نہر زبیر کا تو مسئلہ ابھی آیا ہی نہیں تھا اس سے پہلے اللہ نے بخشش کر دی اس نے کہا کس عمل پر بخشش کی کہنے لگی ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں گھر میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کھانے کے دوران اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی اذان کی آواز آئی اور جیسے میں نے اللہ اکبر سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے سر پر دوپٹہ پورا نہیں آدھا ہے پورا سر کور نہیں تھا آدھا سر کور تھا تو میں نے اپنا نکوا جو کھانا چاہتی تھی اس کو رکھ دیا پہلے پورے سر کو ڈھانکا کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے نکما کھایا اللہ کو میرا یہ عمل پسند آیا تو میرے نام کی عزمت کی وجہ سے نکمے کھانے میں جو تھوڑی دیر تاخیر کی میں نے اس پر تیرے زندگی کے سب گنا کو معاف کر دیا اب یہ امال دیکھنے میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا کیا مت کے دن اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ امت مرحوما ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں معاف ہو جائے قبر میں معاف ہو جائے معاشر میں حساب سے پہلے معاف ہو جائے اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے حساب لیا جائے تو امت کے گناہ سامنے پیش ہی نہ کیے جائیں اسی لیے قیامت کے دن اس امت کے بہت لوگوں کو اللہ تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اب آپ ذرا سن لیجیے علماء نے تقریباً اسی آمال لکھے ہیں کہ جن کو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا بعض آدیش میں سات اعمال ہیں اور ٹوٹل جمع کیا جائے تو محدثین نے اسی اعمال جمع کیے ہیں جس پر انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا اس میں سے کوئی پندرہ بیس وقت کے حساب سے دیکھتے ہوئے میں نے لکھ لی ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ان اعمال پر بھی اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ تھا فرمائے پہلا عمل امام عادل جو بندہ بادشاہ وقت کا حاکم ہو اور اس کے اندر عدل اور انصاف کی صفت ہو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر دوسرے نمبر پر بونو جوان جو جوانی میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہو کتنی کرتا ہو یہ نہیں کہا گیا شا نشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہو اس کو مزہ آتا ہو الحمدللہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے ان مجالس کے اکثر نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے پھر جس شخص کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو جس کو مسجد میں جانے کا شوق ہو مسجد میں وقت گزارنے کا اس کا دل چاہے میں جاؤں ابھی زور میں عصر میں مغرب میں وہ مسجد میں جائے اور دل مسجد میں اٹکا ہو فرمایا مسجد میں دل اٹکا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اب آپ بتائیے ہمارا آپس میں جو محبت کا تعلق ہے یہ کسی بزنس کی وجہ سے ہے یا خاندان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے یہ کس وجہ سے ہے یہ محبت کا تعلق اللہ کے لیے ہے اللہ کے حبیب اسلم فرماتی ہے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جو بندہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کسی غریب کی مدد کرے کسی مدرسے میں دے یا کسی اور ضرورت کی چیز کے اوپر جو لوگوں کی ہو اس پر لگائے اور خاموشی سے لگائے تشویر نہ کرے اس خفیہ خفیہ صدقہ کرنے پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں سے آنکھوں ٹپک پڑے اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ تاپرمائن اب بتائیے گناہگار سے گناہگار بندہ بھی کئی مرتبہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے آپ کسی کو کیسے کم نظر سے دیکھ سکتے ہیں وہ بڑا گناہگار سہی شرابی صحیح زانی صحیح نمت سے ہی لیکن ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو پڑا ہو اور اس کے رونے پر اللہ نے اس کے لیے عرش کے سائے کا فیصلہ کر دیا ہو. پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والا ہے وہ دے نہ سکے وقت پہ اور وہ آ کر کہے جی مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیں اور یہ بندہ کہے اچھا میں نے آپ کو اور مہلت دے دی یہ جو محلت دینے والا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور وہ بندہ جو تجارت کرتا ہو اور تجارت میں سچ بولتا ہو سچ بولنے کے بنا پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہو عشاء کی نواز اندھیرے میں ہوتی ہے فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے جو بندہ یہ دو نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا یہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا ہے اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرے گا اللہ تعالی یتیم کی پرورش کرنے پر اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا طافت اور ایک اور مزے کی بات سنیے کہ جو بندہ جلدی ترس کھانے والا ہوگا جس کو جلدی رحم آ جائے گا جو جلدی دوسرے کو معاف کر دینے والا ہوگا جلدی معاف کر دینے کی صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جو بندہ سلارحمی کرنے والا ہو سلارے سے کیا مراد رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا بنا کے رکھنے والا خوشی غنی میں ان کا ساتھ دینے والا سیلا رحمی کرنے والا ہوگا اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جو بندہ اللہ کے راستے میں جاگنے والا ہو چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلا ہو یا چاہے ایسے دینی اجتماع میں آیا ہو یہ اللہ کے راستے ہیں یا طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے من فی طالب علم فہو فی سبھی لاہی حتہ یرجیا حدیث پاک ہے نبی نب نے فرمایا جو طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا یہ طالب علم مدرسے میں اگر جاگے گا اللہ کی عبادت کے لیے اللہ اس عمل پر اس کو قیامت کے لیے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر وہ بندہ جو رشوت نہ لیتا ہوگا اس عمل کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ بندہ جو سود نہ لیتا ہوگا اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو ارچ کا سایہ عطا فرمائیں گے اور وہ بندہ جو دوسرے کے غم کو دور کرنے والا ہوگا پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرنا پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف پیسے ہی نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ دو میٹھے بول بولنے سے دوسرے کا غم دور ہو جاتا ہے اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے جو میٹھا بول بول دے گا اور دوسرے کا غم دور ہو گیا اللہ اس پر اس کو قیامت کے کر عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر پنبی احساس نے فرمایا جو بندہ مجھ پر کثرت سے ضرور پڑے گا اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے ارش کا سایہ عطا فرمائیں گے ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی بڑی عورتوں کو دیکھتے تھے نانی دادی جو بڑی بوڑھی تھی مسلے پہ بیٹھی رہتی تھی اور درو شریف پڑھتی رہتی تھی پڑھتی رہتی تھی میں نے اپنے والد گرامی کو پوری زندگی دیکھا روزانہ دس ہزار مرتبہ دروشی پڑھنے کا ان کا معمول تھا اور مجھے پتا اس طرح چلا کہ وہ اپنی گھٹنیاں کئی دفعہ مجھ سے گنواتے تھے مجھے کہتے تھے بیٹا گن کے دو تعداد پوری ہے کم ہو گئی ہو تو مکمل کر لیں تو میں دس ہزار کی تعداد گنتا تھا کچھ کم ہوتی تھی تو اور ملا دیا کرتا تھا وہ روزانہ دس ہزار متبادل جیب پڑتے تھے پھر نبی علیہ السلام کی وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہو اس کو جو زندہ کرنے والا ہوگا جیسے نبی علیہ السلام کے چہرے پہ یہ داڑھی کی سنت سجی ہوئی تھی اب آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس سے محروم ہیں جو بندہ ایسی سنت کو اپنائے گا حدیث پاک میں ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے پھر جو بندہ بار بار نماز کا وقت دیکھے گا ظہر کا وقت ہوا یا نہیں اثر کا وقت ہوا یا نہیں گھر کے اندر ایک کیلنڈر لگوانا چاہیے جس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہوں تاکہ عورتیں مرد بچے بوڑھے سب موقع پہ نماز کا وقت اس میں دیکھ سکیں یا پہلے وقتوں میں لوگ سورج کو دیکھتے تھے اور وقت دیکھا کرتے تھے میں اپنے والد کو دیکھتا تھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی عام نہیں ہوتی تھی وہ تو کے وقت نکل گئے باہر آسمان کو دیکھتے تھے تو میں پوچھتا تھا ابو آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتے تھے میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں ابو کیوں دیکھ رہے ہیں فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا تحجد کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا انہوں نے ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے اگر یہ اس جگہ پر ہو تو تاجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پاک میں جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہوگا اس صفت کی وجہ سے اللہ کو قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اب یہ چند باتیں تھیں یہ بتائی اسی باتیں تو بہت زیادہ ہیں اب آپ خود سوچیے ان باتوں کو سن کے تو یوں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلاط اسلام کی امت کو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام رحمۃ اللہ عالمین ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے ارحم الراحمین ہے سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والے اور نبی علیہ السلام کون ہے رحمت اللہ عالمین ہے اور یہ امت امت مرخومہ ہے جس امت کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا اس لیے اللہ تعالی نے اس امت کی بخشش کو آسان فرما دیا آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا فریاد کر ارشے بری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردے ایام کے خلک کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جو ہی نہیں تانا نہ دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آخا تیرے محبوب کی امت سے ہیں رحم کر اپنے نہ نے کرم کو بھون جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھون جا اے اللہ ہم بھول گئے آپ تو اپنی رحمت کو نہ بھولئے اللہ آپ رحمت فرما دیجئے اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے حدیث مبارکہ پھر سن لیجئے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز ادا کرنی تھی تو دریا کے کنارے نبی علیہ السلام نے نماز ادا کی جب نماز پڑھ لی تو نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ایک چڑیا آتی ہے اور ریت کے چند دانے اپنی چونچ میں لے کے اڑ جاتی ہے پھر واپس آئی اور پھر چند دانے لیے اور پھر چلی گئی پھر واپس آئی چند دانے لیے اور پھر چلی گئی جب دو چار دفعہ ایسا ہوا تو اللہ کے حبیب سلمت متوجہ ہوئے یہ چڑیا بار بار ایسا کیوں کر رہی ہے جب اللہ کے حبیب سلمت متوجہ ہوئے حدیث پاک میں آتے جبریل شام آ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کے اوپر معاملے کو کھول دوں پوچھا کیا ہے اے صلی اللہ علیہ صلیم یہ چوٹی اپنی چونچ میں دو چار ریت کے ذرات کو لے کر جاتی ہے اور جا کر اسے دریا کے اوپر پھینکتی ہے تو دریا کے پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا ریت ڈالی گئی ہے نہیں ڈالی گئی اللہ نے آپ کو مجسم شکل میں اپنی رحمت دکھا دی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے گناہ اس چڑیا کی چونچ کے ذرات کے برابر ہے اور میری رحمت اس بہتے ہوئے دریا کے برابر ہے کیا مت کے دن میں آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میری رحمت کو پتہ بھی نہیں چلے گا حضرت اقدستان نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے فرماتی ہے کہ ایک مچھر نے ایک بیل سے سوری کی معذرت کی بھائی مجھے معاف کر دیں میں تمہارے سینگ کے اوپر بیٹھا رہا اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میں اڑ گیا کیونکہ میں بغیر ہی حضرت بیٹھا تھا اس لیے میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں حضرت ہیں سے کہا اے میا مچھر نہ مجھے تیرے بیٹھنے کا پتہ چلا نہ مجھے تیرے اڑنے کا پتہ چلا تیرے وزن ہی کیا ہے کہ میرے سینگ پہ کوئی بیٹھے اور مجھے پتہ چلے کہ کوئی وزن آیا حضرت تھانی رمتا ہے ایک بیل کی سی پر مچھر بیٹھے اس کو بیٹھنے اڑنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اللہ تعالی النبی علیہ السلام کی پوری امت کے گنا کو جب معاف کروائیں گے اس کی رحمت کو پتا ہی نہیں چلے گا معاف کیا بھی گیا یا نہیں کیا گیا بعض علماء نے لکھا ہے پاک میں الخل کو ایال اللہ مخلوق اللہ کی ایال ہے ایال کہتے ہیں گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ایال کہتے ہیں اب دیکھیں ایک باپ کو گھر کے بچوں کے اوپر کتنی مہربانی ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے تو ساری مخلوق پر اللہ تعالی کو اتنی شفقت ہے ان اللہ بن سے روپ الرحیم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر مہربان ہے ان کو شفقت ہے ان کو رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر تو جیسے ایک سرپرست اپنے بچوں کے لیے گھر کے انتظام کرتے ہے یا نہیں کرتا بتائیے بچے کو فکر ہوتی ہے چھوٹے کو کہ گھر بنا ہے کس کو فکر ہوتی ہے گھر کے سربراہ کو فکر ہوتی ہے تو علماء نے لکھا کہ جب انسانوں کے اندر سربراہ کو فکر ہوتی ہے میری یہ ہے میں زندگی میں ان کے لیے گھر کے انتظام کر جاؤں مخلوق اللہ کی عیال ہے اللہ بھی پسند فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے جنت کے انتظام کر دوں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں تاکہ یہ میرے پاس آئیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اب نبی علیہ ساط السلام کی رحمت اللہ عالمینی کی بھی بات سن لیجئے یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ کون ہے ارحم الرحمین ہے اور نبی علیہ ساط السلام کون ہے رحمت اللہ عالمین اب رحمت اللہ عالمین کی رحمت اللہ عالمینی کا سن لیجئے اللہ رب اللہ نے قرآن ایت کی آیتیں اتاری والا ربو کا فتر لو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے تو جب یہ آیت اتری تو نبی علی علیہ اہ صاحب نے شاد فرمایا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امت بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ ساوک رام کہتے تھے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کیا میں محبوب میں آپ کو خوش کر دوں گا اور نبی اسلام خوش نہیں ہوں گے جب تک سارے امت جنت میں نہیں چلے جائیں گے حجی سے میں نبی اسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ منوان اسی طرح قبول فرما لیں گے تو صحابی نے پوچھا اے کبھی اسلم اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا نبی نسل نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بھی ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا میں نے دعا دنیا میں نہیں مانگی میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ مانگوں گا اور قیامت کے اندر وہ دعا مانگوں گا اللہ میری ساری امت کو جنت عطا فرما دے ایک دفعہ نبی علیہ السلام بڑے خوش تھے حضرت ملانا ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے میری امت کے ستر ہزار بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن بلا حساب جنت آفرما دیں گے ابو کا صدیق لامہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے ویم صلی اللہ وسلم آپ اس سے زیادہ کچھ مانگتے تو نبی علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی پھر فرمایا ابو بکر خوشی جاؤ اللہ نے فرمایا ہے یہ ستر ہزار ایسے ہوں گے ان میں سے ہر بندے کے ساتھ ستر ہزار اور بلا حساب جنت چلے جائیں گے تو نبی علی سات السلام تو کی خوشی کو دیکھ کے سید صدیق کے اقبال نے کہا اے اللہ کا آپ اور کچھ مانگ لیتے تو نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہ رب الج نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ستر ہزار بلا حساب جائیں گے ہر ایک بندے کے ساتھ ستر ہزار اور بلا حساب جائیں گے پھر اس کے بعد میں ایک لپ بھروں گا جہنم میں اور جہنمیوں کو میں پھر جنت عطا کر دوں گا نبی السلام خوش ہو گئے صدی کے اکبلا نے کہا اے اللہ کے اسلام کچھ اور مانگ لیتے نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہ نے فرمایا اچھا میں دو لپ بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت ادا کر دوں گا نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے صدیقی اکبلانا نے پھر کہا اے اللہ قبی السلام اور مانگ لیتے نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی نبی علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تین لپے بھر کے جہنم سے نکالوں گا اور جہنمیوں کو جنت ادا فرماؤں گا نبی اسلام خوش ہو گئے صدیق اگر بھی خوش تھے عمر بولے ابو بکر بس کرو اب تو اللہ نے اتنا وعدہ فرما دیا تو ابو صدیق نے جواب دیا عمر اگر سارے جن جنت میں چلے جائیں تمہارا اس میں کیا نقصان ہے ان میں بھی رحمت و رحمت تھی نا ارحم امتی بے امتی ابو بکر وہ بھی ارحم تھے ابو بکر اگر سارے جنت میں چلے جائیں تو عمر تیرا کیا نقصان ہے تو عمر لانا جواب دیا اے اللہ کبھی اسلم میں تو یہ کہہ رہا تھا اللہ کی ایک لف اتنی بڑی ہے ساری امت اس میں آ جائے تیری رحمت میری لف نہیں بھرے گی ایک لف ہی کافی ہے نبی انسان فرمایا عمر ہم تم کہتے تو ٹھیک ہو ایک لفی کافی ہے مگر اللہ نے تین لبوں کا وعدہ کیا ہے اللہ میری امت کے تین لف بھر کر ان کو جنت تھا فرمائے اب آپ بتائیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کتنا مانگا اور اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ کتنا وعدہ فرمایا تو جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے پاس کیا چیز قیمتی ہے مکان قیمتی نہیں دولت قیمتی نہیں فیکٹری قیمتی نہیں کاروبار قیمتی نہیں زراعت قیمتی نہیں ہماری جان قیمتی نہیں قیمتی کیا چیز ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیا ہے آج کے دور میں اس بات کو کھولنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ یہ دجالی دور ہے دجالی تہذیب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور دینداروں کے خلاف کفار نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی دیندار لوگ بھی دین سے بیزار دل میں ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جو بندہ اپنے دل میں دین سے بیزار ہوگا اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی جو اپنے دل میں سنت کا استخفاف کرے گا سنت کو ہلکا سمجھے گا اس عمل کی وجہ سے اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی جو بندہ علماء سل کا دل میں استخفاف کرے گا ان کو حقیق نظر سے دیکھے گا اس کو موت کے وقت ایمان پہ موت نہیں آئے گی اس لیے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو قیمتی کی سمجھتے ہوئے دین کا احترام دل میں پیدا کریں شریعت کا احترام پیدا کریں علماء کا احترام پیدا کریں مدارس کا احترام پیدا کریں مدارس کے طلباء کے ساتھ دل میں محبت کو پیدا کریں اس محبت کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے اور قیامت کے ہم ایمان والے کھڑے ہوں گے اور پھر گناہوں کا بخشا جانا ہمارے لیے آسان ہوگا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ میں تجھے رکھ لوں اے جلو اے جان بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا میں تجھے رکھ لوں اے جلو اے جان جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے یہ اشار کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا اپنے رب کو سنایا کرے دنیا میں مجھے تم نے اپنا تو بنایا ہے معاشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا میں ہوش ہو اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا جب ہنس کے کہا اس میں آیا میرا دیوانہ اور یہ آخری شعر تو بڑا ہی پیارا ہے کیا لکھا ہے غزب کے شعر کسی نے کیا لطف و معشر میں میں شکرے کیے جاؤں کیا لطف و معشر میں میں شکرے کیے جاؤں وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ کیا لطف و محشر میں میں شکر کیے جاؤں وہ ہنس کے گئے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ کاش کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ تعالیٰ فرمائیں یہ میرا بندہ میری محبت کی تلاش میں سفر کر کے جایا کرتا تھا یہ کہاں سے چلا بس کا سفر کر کے ٹرین کا سفر کر کے کراچی سے سندھ سے سرحد سے فلاں جگہ سے اور یہ ایک چھوٹی سی جگہ پر گیا تھا ایک میرے بندے کے پاس میری محبت کی تلاش میں یہ دیوانہ ہے اس نے اپنے وقت کو استعمال کیا میری محبت کے لیے اس نے تکلیف اٹھائی میری محبت کے لیے یہ دیوانہ ہے میرا آج اس کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے پاک میں ہے اللہ تعالیٰ کے عمل اعلان کروائیں گے این المحبین میرے چاہنے والے مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں ہم نے بیعت کی تھی ہم نے ذکر کیا تھا ہم نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تھی صرف اس لیے کہ دل میں آپ کی محبت آ جائے اللہ ہم آپ کے محبت کے وہ کے آپ کی محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم مجھے محبت کرنے والے ہو تمہارا حساب لیتے مجھے شرم آتی ہے جو بلا حساب تم بھی جنت میں چلے جاؤ ایک علاقہ ہے قصور اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں میں اب باپ کو مکمل کر رہا ہوں اس میں ایک بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ مشہور بزرگ گزرے ہیں سب اس کا نام جانتے ہوں گے پنجابی زبان ہے اور کا عجیب کلام ہے وہ فرماتی ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے کوڑا کاغذ کہتی ہیں سفید کاغذ کو اگر کوئی بندہ سفید کاغذ کی جلد بنا دے تو اس کو کتاب تو نہیں کہہ سکتے کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے سارے فل گلاب نہ nah ہوں ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے کوڑے کاغذ کتاب نہ آندے سارے پھول گلاب نہ آندے تے جیکر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ آؤں دے اے بل اگر یاری لگاؤ تو پھر یاروں سے حساب لینے کو دل نہیں چاہتا جو بندہ دنیا میں اللہ سے یاری لگائے گا اللہ بھی قیامت کے اس کا حساب نہیں لیں گے اور اس کو بلا حساب جنت جدا فرمائیں گے حضرت مولانشی نند گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے ان کی کتاب نہیں کسی اور عالم کی کتاب کی وہ فرماتے ہیں اگر پوری زندگی کسی بندے نے ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لے لیا اللہ کا لفظ کہا محبت کے ساتھ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام کہنا جہنم سے بچنے کا سبب بن جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اپنے وقت پر رخت فرمائے اور پوری زندگی اس دین کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پیچھے ہو جائیں پیچ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد دعا ہوگی اور دعا سے پہلے کوئی ساتھی اٹھنے کی کوشش نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر بندہ بیٹھا بھی رہے اور اس کے بعد اللہ کی رحمت سے اللہ کے عطا سے محروم چلا جائے اطمینان سے آرام سے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اللہ رب العزت کا یہ دستور اور اصول ہے کہ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو وہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا جو لوگ دنیا کی خاطر اس دنیا کی چند روز روزہ زندگی کی خاطر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا پھل اور ثمرا ان کو عطا فرماتے ہیں پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسائی مساعی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو محروم نہیں کرتا ضرور بھی ضرور ان کی کوششوں کا ثمرا اور پھل بندے کو مل جاتا ہے جو لوگ راہی سلوک میں قدم رکھتے ہیں شیخ کامل کی رہنمائی میں تصوف اور سلوک کے مراحل طے کرتے ہیں پھر ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ بندہ روحانی طور پہ ایک ایسے مقام پہ فائز ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اب دوسروں کی اصلاح کرے خود اللہ کا نام دل میں جڑے پکڑ لیتا ہے پھر وہ دوسروں کو اللہ کا نام سکھانے کے قابل ہو جاتا ہے پھر مشایخ ایسے بندے پر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے سیکھا ہے آگے آپ نے اب مخلوق خدا کو سکھانا ہے مخلوق خدا کو اللہ سے ملانا ہے اس ذمہ داری کو تصوف اور طریقت کے استلام میں اجازت اور خلافت کہتے ہیں چنانچہ جو سالکین محنت کرتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے اوقات گزارتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کو اللہ تعالی یہ سعادت اور اعزاز عطا فرماتے ہیں آج کے اس رخ پرور اجتماع میں اور اس ایمان افروز مجلس میں کچھ ایسے خوش نصیب حضرات موجود ہیں جن کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے ان حضرات کے نام لیے جائیں گے اور میں گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ وہ آگے آگے تشریف لائیں چونکہ جب ان کو اجازت خلافت کی ذمہ داری دی جائے گی تو ان کو باقاعدہ بیت بھی کیا جاتا ہے اور ان کے سر پہ دستار خلافت بھی سجائی جاتی ہے اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آنے والوں کے لیے پھر راستہ کھولیں اور قریب والے حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے پھر جگہ بنانے میں آسانی ہو ان خوش نصیب حضرات میں سے سب سے پہلے خوش نصیب حضرت مولانا ڈاکٹر محمد مخدوم روشن صاحب ان کا تعلق حیدرآباد سے ہے مستند دینی ادارے سے فارغ التحصیل عالم ہیں اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ میکینیکل انجینئر بھی ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ پی ایچ ڈی ڈگری کے ہولڈر بھی ہیں در اصل سندھ میں سندھ کے علماء کے مخطوطات کا بہت بڑا ذخیرہ پایا جاتا ہے ان مخطوطاط پر انہوں نے کام کیا ہے اور ان مخططاط میں صرف بھی علماء سندھ کے جو تصوف اور فقہ کی کتابیں تھیں تھے ان پر کام کیا ہے مقالہ لکھا ہے اور اس پہ ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل چکی ہے پہلے بیر شریف کے حضرت مولانا عبدالکریم بھروی بھی سے بیعت تھے اور ان کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ نصب کے اعتبار سے حضرت مولانا یہ حضرت خاجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے اپنے دادا اور نانا دونوں نقشمندیہ سلسلہ کے بڑے آلہ پایا کی بزرگ گزرے ہیں گویا کہ یہ نجیب الطرفین ہے دادا کی جانب سے بھی ان کو یہ سلسلہ ملا ہے اور نانا کی جانب سے بھی ان کو یہ اعزاز و سعادت حاصل ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ جمعیت علماء اسلام کے صوبۂ سندھ کے سابق صوبائی ناظم بھی تھے اور حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود اللہ علیہ کے دستراز اور ان کے حیدرآباد میں ان کا اپنا ایک دین ادارہ ہے اور اس میں دور حدیث تک اسباق ہیں خود استاد الحدیث ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اپنے علاقے میں زبردست قبولیت عطا فرمائی ہے اور وہیں پہ مختلف مساجد میں دروس کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے خوش نصیب ہیں ہمارے حضرت جی سے تعلق جڑا پھر حضرت جی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اوراد وظائف کی پابندی کرتے رہے آج ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے دوسرے خوش نصیب حضرت مولانا مفتی حافظ نعمت اللہ صاحب ان کا تعلق خیبر پختونخوا ضلع کوہاٹ سے ہے میں ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے انجمن تعلیم القرآن اس ادارے کی یہ استاد الحدیث ہیں اور حدیث کے ایک سو پندرہ طلباء ان کے پاس بخاری شریف پڑھتے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ استاد الحدیث ہیں بلکہ اسی ادارے کے شعبۂ تخصص کے استاد بھی ہیں بلکہ رئیس دارالفتاح ہیں ان کے پاس تخسص فلفقہ میں بائیس طلباء پڑھ رہے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ تقریباً ایک درجن تحقیقی کتابوں کے مصنف بھی ہیں زبردست تحقیقی عالم ہیں اور ان کی تحقیقی کتابوں کو علماء بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پہلے سے ایک نقشبندی بندی شیخ کے اجازت یافتہ خلیفہ بھی ہیں پھر حضرت دی سے تعلق جڑا اور یہاں سے ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جا رہی ہے تیسرے خوش نصیب ہمارے اسی ادارے جامعہ ماہد الفقیر الاسلامی کے شعبۂ دارال کے رئیس اور تخصص فلفقا کے صدر مدرس حضرت مولانا مفتی محمد نصیر صاحب دانت برکات دار العلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں طالب علمی کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت نے زبردست علمی استعداد عطا فرمائی تھی یہی وجہ ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں وفاق المدارس کے امتحان میں ملک کی سطح پہ پوزیشن حاصل کر چکے ہیں مفتی بھی ہیں استاد الحدیث بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ہو پیچ ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور تقریباً دس سال کے طویل عرصے سے ماہد الفقیر میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس تدریسی دورانیے میں حضرت جی سے تصوف اور سلوک کے اسباق بھی لیتے رہے مجاہدات اور مشقتوں سے گزرتے ہوئے آج اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام پہ, پہ پہنچایا ہے جہاں کہیں ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آگے تشریف لائیں اور ہمارے تیسری خوش نصیب خطابت اور بلاغت میں جامی پہچانی شخصیت حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب برکاتہم العالیہ جب سے حضرت جی دامت براکات کا یہ اجتماع شروع ہو چکا ہے یہ بائیسواں سالانہ اجتماع ہے اور ہر سال بلا لانا صحت ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو جو بھی کیفیت ہو حضرت جی کے حکم پہ اجتماع میں پہنچتے ہیں اور اجتماع میں آخری دن جو فجر کے بعد کی نشست ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نشست ہوتی ہے اس میں ان کو باقاعدہ بیان کا موقع دیا جاتا ہے اور جو حضرات پرانے ہیں وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہر بیان میں ہمارے حضرت جی کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کی واضح جھلک نظر آتی ہے انہی محبتوں کا ثمرا اور پھل ہے کہ آج ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے موصوف صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں بلکہ میں کہوں ملک سے باہر دنیا کے مختلف ممالک میں وہ از نصیحت اور خطابت کے اپنے کرشمے اور جواہر دکھاتے رہتے ہیں دنیا میں بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں پانچویں شخصیت جن کو اجازت اور خلافت دی جاتی ہے حضرت مولانا مفتی عمر حبیب صاحب تیور گرا دیر سے ان کا تعلق ہے اور حضرت جی سے تعلق جوڑنے سے پہلے باقاعدہ وہ ایک نقشبندی شیخ سے اجازت یافتہ ہیں ان سے ان کی اجازت تو خلافت ملی تھی لیکن پھر بھی اپنے حضرت جی کی طرف رجوع کر لیا اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کئی سارے حضرات جو پہلے دوسرے مشائق سے اجازت یافتہ ہوتے ہیں وہ ہمارے حضرت جی کی طرف رجوع کرتے ہیں کچھ تشنگی محسوس کرتے ہیں جو یہاں سے ان کو سیرابی حاصل ہو جاتی ہے آٹھ سال سے حضرت جی سے تعلق ہے اپنے علاقے میں شیخ الحدیث ہیں اپنے ادارے میں صحیح بخاری شریف اور ترمزی شریف کے اسباق پڑھاتے ہیں اور اپنے ہی علاقے میں اسی بڑے ادارے میں دارال کے رئیس بھی ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ چونکہ پہلے سے اجازت یافتہ ہیں اس لیے ان کا اپنے متعلقین اور اپنے مریدین کا بہت بڑا حلقہ ہے ہر جمے کو ان کے ہاں مجلس ذکر ہوتی ہے دور دراز کے علاقوں سے سالکین اور مریدین ان کی مجلس ذکر میں شرکت کرتے ہیں پھر حضرت جی سے تعلق جوڑنے کے بعد حضرت جی کی تعلیمات کے مطابق اسباق طے کر لیے آج ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جا رہی ہے چھٹے خوش نصیب حضرت مولانا مفتی حافظ محمد شبیر صاحب پشاورین کا تعلق ہے حافظ بھی ہیں مفتی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں حیات آباد میں دار الفرقان نامی ایک ادارہ ہے اسی ادارے میں استاد الحدیث ہیں اور صرف یہ نہیں کہ وہ ادارے کے مستند عالم ہیں بلکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں اور پشاور کی ایگریکلچر یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھاتے ہیں اور صرف پڑھاتے نہیں ہیں بلکہ یونیورسٹی کی طلبا کو اللہ رب العزت کی محبت سے گرماتی بھی ہیں مختلف ہاسٹل میں ان کے پروگرام ہوتے ہیں روزانہ کسی نہ کسی ہاسٹل میں پروگرام ہوتا ہے یونیورسٹی کی طلباء پہ محنت کرتے ہیں اور ان کو گناہوں کے ماحول سے گناہوں کے دلدل دل سے نکال کے اللہ رب العزت سے واصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ساتھ یونیورسٹی کی طلبا کی ایک بہت بڑی جماعت بھی لے کے آئے ہیں انہوں نے پھر حضرت جی سے تعلق جوڑا یہ بھی پہلے سے ایک نقش بندی شیخ کے خلیفہ ہیں ان سے اجازت یافت ہیں حضرت جی سے تعلق جوڑا یہاں سے اسباق طے کر لیے مجاہدہ کیا مراقبات کیے اب ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جا رہی ہے جہاں کہیں بھی ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آگے تشریف لائیں ساتھ میں خوش نصیب حافظ محمد شعیب صاحب کرا سے ان کا تعلق ہے اصری علوم کے اعتبار سے ایم بی اے کر چکے ہیں اور اپنا ذاتی بزنس اور اپنا ذاتی کاروبار رکھتے ہیں لیکن حافظ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے حضرت جی کے حکم پہ درس نظامی میں پڑھنا شروع کر دیا اس وقت مشکات المساویح کا درجہ پڑھ چکے ہیں اور وفاق المدارس کا امتحان دیں گے ہمارے حضرت جی دامت بر اکاتون کی نسبت کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ اسی مجمے میں میں دسیوں یوں نہیں میں بی سیو نہیں میں سنگرو ایسے حضرات کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو ایک طرف تو انجینئر تھے میڈیکل ڈاکٹر تھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے پروفیسر تھے لیکچرر تھے لیکن جب حضرت جی سے تعلق جڑا تو حضرت جی چونکہ خود علم کے قدردان ہیں لہٰذا ان کے دل میں غیر اختیاری طور پہ علم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر باقاعدہ مدارس میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے حضرت جی دعوت براکات اہتمام سے یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک ٹھیک پڑھنا ہے بولا کہ وفاق المدار اس کا پورا نصاب پڑنا ہے اور اول سے لے کے آخر تک بقاعدہ ہر سال امتحان دے کے پڑنا ہے اور اس طریقے سے پھر کئی سارے انجینئر اور ڈاکٹر لوگ بھی بقاعدہ مستند عالم بن جاتے ہیں چنانچہ یہ حافظ محمد شریف صاحب یہ درجہ مشکات کے طالب علم ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ حضرت جی کے ساتھ حج اور عمرے کے اصفار میں ہوتے ہیں حضرت جی کے حج اور عمرے کے اصفار میں جملہ خدمت وہ سر انجام دیتے ہیں اور س سال اور صرف یہ بھی نہیں بلکہ حضرت جی دامت برکات ملالیہ جب بھی کراچی جاتے ہیں کراچی کے تمام تر پروگرامات میں یہ پیش پیش ہوتے ہیں بھاگ بھاگ کے پروگرامات طے کرتے ہیں دوست احباب کو اکٹھا کرتے ہیں اب بھی اپنے دوستوں کی ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت ساتھ لے کے آئے ہیں انہوں نے بہت مجاہدہ کیا بہت خدمت کی ہے لہٰذا ان کو اجازت اور خلافت کی بشارت دی جاتی ہے آٹھویں خوش نصیب حضرت مولانا مفتی محمد اسلام صاحب ان کا تعلق خیبر پخت سے ہے اور کوہاٹ میں جو بڑا ادارہ ہے انجمن تعلیم القرآن جہاں پہ آٹھ سو طلباء صرف درس نظامی کے پڑھتے ہیں اس میں یہ نائب مفتی ہیں اور شعب تحس کے استاد بھی ہیں یعنی جو مفتی بنتے ہیں اس کلاس کو پڑھاتے ہیں مفتی بناتے رہتے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے, حلم، حلم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حد درجی کی آجزی اور ان کے انکساری عطا فرمائی ہے سچ ہے منتوازہ علی اللہ ہے اللہ جس نے اللہ کی خاطر آجزی اختیار کر لی اللہ رب العزت نے ان کو بلندی عطا فرمائی کئی کئی گھنٹے مراقبہ ان کا معمول ہے اللہ رب العزت نے ان مراقبات کے نتیجے میں کو یہ اعزاز عطا فرمایا اگلے خوش نصیب حافظ حضرت مولانا عبدالصبور صاحب حضرت مولانا عبدالصبور صاحب کا تعلق سرائنورنگ خیبر پختنخواہ سے ہے سرائنورنگ میں اپنا ان کا بہت بڑا ادارہ ہے دارالہودا کے نام سے جس میں چار سو طلبہ یہ درس نظامی کے پڑھ رہے ہیں اور حفظ کے طلبہ اس کے علاوہ ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بول چال پہ کلام پہ زبردست قدرت عطا فرمائی ہے اور اپنی ہی ادارے میں ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں اور اپنی ہی علاقے میں مختلف پروگراموں میں لوگ ان کو اہتمام سے بلاتے ہیں ان سے بیان کرواتے ہیں فلودی گفتگو کرنے میں اللہ رب العزت نے ان کو کمال عطا فرمایا ہے بلکہ حضرت جی کی خدمت میں بہت پیش پیش ہوتے ہیں اور کافی موقعوں پہ خدمت کے لیے خود تلاش کرتے ہیں مجھے کوئی موقع مل جائے تاکہ میں اپنے حضرت کی خدمت کر سکوں شاید اسے خدمت کے نتیجے میں اور دین کی خدمت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اگلے خوش نصیب حافظ زین العابدین صاحب کراچی سے ان کا تعلق ہے اور تقریبا 17 18 سال سے حضرت جی سے بیعت ہیں صرف بیعت نہیں ہے بلکہ سلسلے کے اوراد اور وظائف میں بہت محنت کرتے رہے ہیں اور گھنٹوں مراقبہ کا معمول تھا۔ صرف یہ بھی نہیں بلکہ حضرت جی کے ساتھ بیرون ملک کے اصفار میں بھی کئی مرتبہ گئے ہیں ان کو یہ بھی اعزاز وسعت حاصل ہے کراچی حضرت تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے ہیں ان کو حضرت جی کے میزبان بننے کا شرف بھی حاصل ہے ان کو بھی یہ سعادت اور یہ اعزاز بخشا جاتا ہے اگلے خوش نصیب حضرت مولانا شیر محمد صاحب ہمارے سلسلے کی خانقاہوں میں سے ایک مشہور خانقاہ ہے مساضی شریف وہی قریب رہنے والے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو علم میں زبردست استعادات اور قابلیت تطا فرمائی ہے جامع المعقول والمنقول کے نام سے اپنے علاقے میں مشہور ہیں دور دراز کے طلباء ان کے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے اپنے علاقے کے بلوچستان کے طلباء بھی ان کا نام سن کے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں صرف اور نفع اور تفسیر کے دورے بھی کرتے کر آتے رہتے ہیں یوں گویا کہ ان کو ایک پختہ مشق مدرس اور معلم کہا جا سکتا ہے ان کے ساری اور آجزی میں بے مثال اور بے مثال ہے مٹی ہوئی طبیعت ہے یہ بھی پہلے سے نکش بندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ سے اجازت یافتہ ہیں آج ان کو حضرت کی جانب سے بھی اجازت اور خلافت دی جاتی ہے اگلے خوش نصیب ہمارے محترم جناب سید عابد شاہ صاحب ان کا تعلق پشاور سے ہے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور پشاور میں مشہور ترناف فارم ہے اس میں یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کے منصب پہ فائز ہیں اور وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اتنا بڑا عہدہ بندہ ان سے ملاقات کرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو یہ اتنے بڑے عہدے پر فائز بھی ہیں توازو اور آجی اس درجے کی ہے یقیناً اللہ والوں کی نظر جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اس کی میں مٹ جاتی ہے تکبر تو نام کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آتی آجی میں بے مثل اور بے مثال ہے بہت زیادہ ذکر کرنے والے کئی کئی گھنٹے مراد کرنے والے آٹھ سال پہلے حیدرجی سے تعلق جڑا تھا اور پھر تاس باغ طے کر کے آج ان کو یہ سعادت اور اعزاز بخشا جا رہا ہے اگلے خوش نصیب حافظ مولانا محمد عثمان حبیب صاحب ان کا تعلق ٹیکسلا سے ہے ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے اور باقاعدہ یونیورسٹی سے انجینئر ہیں انجینئر بننے کے بعد ناس کو ایک مشہور ادارہ ہے اس میں کام کرنا شروع کر دیا اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک انجینئر ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت جی کے حکم پہ انہوں نے دینی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے شروع کر دی اول سے لے کے آخر تک سبکن سبکن درس نظامی مکمل پڑھ لی اور اس وقت وہ دور حدیث کے طالب علم ہیں اور چند دنوں کے بعد ان کی دستربندی ہونے والی ہے حضرت جی دامت برکات مولیا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری اور باطنی علوم کا سنگم بنایا مجمع بنایا اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے مختصر نو کے عالم میں بھی اتنی صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائی ہے کہ اپنے ادارے ناسکوں میں ایک ایسی ریسرچ کی ہے ایک ایسی تحقیق کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس وقت اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے پر فائز ہیں اور ہم قریب ان کی ترقی مینیجر کے عہدے تک کون جائے گی اگر ہے خوش نصیب مفتی مبین, احمد صاحب مفتی مبین احمد صاحب کی رچھی مفتی مبین احمد صاحب بنوری ٹاؤن سے فارغ ہیں اور متحس فلفقہ ہیں مفتی ہیں کراچی کے ایک معروف ادارے میں مدرس ہیں عام کتابوں کے مدرس نہیں ہیں بلکہ صحیح بخاری شریف پڑھاتے ہیں مشکاذ شریف پڑھاتے ہیں اور اپنے ہی علاقے میں مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں ان کا درس قرآن اور ان کا بیان اپنے علاقے میں بہت مشہور و معروف ہے لوگ دور دراز سے ان کے درس میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے کراچی کے دور دراز کے علاقوں میں ان کا فیض پھیل رہا ہے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اگلے خوش نصیب جناب افضل خان صاحب تعلق لکی کی سے ہے عصری علوم میں انگلش ہے اور باقاعدہ ایک سرکاری سکول میں بڑے درجے کے استاد کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی بھی پڑھنا شروع کر دیا اور ان قریب یہ بھی عالم بننے والے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ ان دونوں شعبوں کے ساتھ ساتھ ذکر اور اذکار میں اتنے آگے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ بندہ ایک طرف تو طالب علم ہے درس نظامی کر رہا ہے دوسری طرف وہ اسکول میں ٹیچنگ کر رہا ہے تیسری جانب تین گھنٹے چار گھنٹے مراقبہ بندہ کر لیتا ہے یقیناً اللہ رب العزت نے بندے کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ کچھ کرنے کے لیے ڈٹ جائے تو بہت کچھ کر سکتا ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ اتنے مصروف لوگ بھی اہتمام سے باقاعدہ تصوف کے اسباق اولاد طے کرتے ہیں اور اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں اگلے خوش نصیب حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب دارالعلوم کراچی سے فاضل ہیں اور ہمارے ماہد الفقیر میں متخصص ہیں تخصص فلفی کا یہاں سے کیا ہوا ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمارے حضرت جی دامت برکات ملنا کی کتابوں کے لیے تصنیفات کے لیے جو ہم نے تحقیق کے لیے ایک جماعت بنائی ہے اس جماعت کے رکن رقین بھی ہیں اور حضرت جی کی متعدد کتابوں کے جمع کرنے والے اس پر تحقیق کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو باطنی طور پہ بہت ساری خوبیاں فرمائی ہیں ذکر اذکار میں حد درجے زیادہ انحماق اور شغل رکھنے والے ہیں آگے تشریف لائیں اور اگلی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور یقینا ہم سب کے لیے آپور حضرات کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی ہمارے بہت ہی محترم بہت ہی معزز شخصیت حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب تعلق آزاد کشمیر سے ہے سید یوسف خان صاحب عام شخصیت نہیں ہے ان کے والد جو تھے حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے دارالعلوم دیوبند کے فضلہ میں سے تھے اور اپنے علاقے پلندری آزاد کشمیر میں انہوں نے ایک بہت بڑا جامعہ قائم کیا ہے حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب نے اپنے ہی ملک میں علوم حاصل کرنے کے بعد پھر سعودی عرب کی طرف علوم کے حصول کا رخ کیا کیونکہ سعودی عرب ہی تو وہی کا محبت ہے وہی کے نازل ہونے کی جگہ ہے چنانچہ جامعہ جامعات الامام ریاض سے انہوں نے فراغت حاصل کر لی اور صرف یہ نہیں بلکہ اپنی یونیورسٹی کا عرب لوگوں کا ان پر اتنا اعتماد ہے کہ عرب یونیورسٹی اپنے فضلہ کو ملک کے بلکہ دنیا کے مختلف قوموں میں بھیجتی ہیں عرب کی یونیورسٹیاں کہ وہاں پہ وہ لوگ دین کی دعوت کا کام کریں اور دین کی خدمات سر انجام دیں ان کو دو کہا جاتا ہے اور ان کو یہاں کے دو کا نگران بنایا ہے کہ جتنے لوگ وہاں کی یونیورسٹیوں کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں دو ہیں ان کی نگرانی یہ کرتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے ملک میں نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی ان پر بہت اعتماد کیا جاتا ہے اب بھی ان کے عرب علماء کے ساتھ عرب مشائق کے ساتھ زبردست تعلقات ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس اجازت اور خلافت ملنے کے بعد سلسلے کی نسبت میں گویا کہ عرب تک پہنچانے میں پہلے بھی پہنچا ہوا ہے لیکن مزید عرب ممالک تک اس کو پھیلانے میں ان بہترین کردار ادا کر سکیں گے اور صرف یہ نہیں بلکہ جمیت علما اسلام آزاد کشمیر کے امیر بھی ہیں اور ہمارے حضرت قائد صاحب کے دست راست بلکہ رازدان ہیں ان کے معتمد خاص بھی ہیں اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ الحمدللہ ہماری اس نکش بندی جماعت میں گویا کہ ایک بہترین رکم کا اضافہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس آمد کو ہم سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنائے اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے فائدے کا باعث بنا دے اور سب سے آخر میں میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں آپ سب حضرات کو بشارت دینا چاہتا ہوں عظیم باپ کے عظیم فرزند آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت عظیم باپ عظیم فرزن ہمارے درمیان کون موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے عظیم فرزن قائد جمیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامد برکات آپ لوگ عام طور پہ آپ لوگ عام طور پہ حضرت کو ایک سیاست دان کی حیثیت سے جانتے ہوں گے کہ سیاست کے میدان کے بڑے مرد جری ہیں بہت کارنامے ہیں اور یقیناً اس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا از ہر میں جیسے سورج طلوع ہو چکا ہو سورج کی طلوع ہونے سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی سمجھدار اور زیرائے بندہ حضرت کی دینی خدمات ملک و ملت کے لیے مدارس کے لیے دیندار طبقے کے لیے جو ان کے خدمات ہیں کوئی بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا اور جو بھی حضرات نظر رکھنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جتنا بھی دین دار طبقہ ہے خواہ مدارس کی صورت میں ہے خواہ خانقاہوں کی صورت میں ہے خواہ دعوت کے کام کی صورت میں ہے سب کے اللہ رب العزت نے ان کو رحمت کا سایہ بنا کے کی قائم کیا ہوا ہے۔ اور یقینا بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ان کی حیات کے لیے ان کی صحت کے لیے ان کی بقا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے ایسا نہ ہو کہ پھر ہم دھوپ میں کھڑے ہوں ہمارے پاس سر چھپ پانے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو لوگ ان کو عام طور پہ سیاست کے مرد میدان کی نام سے جانتے ہیں جبکہ اہل نظر ان کی بات میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بات ان میں چھپی ہوئی نسبتوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ فقط ظاہر کی نہیں ہے بلکہ بات ان کے جواہرات سے بھی اراستوں پہ راستہ ہیں واچہ دیکھا گیا ہے اپ اگر انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں اپ اپنے اقابر کی تاریخ کا مطالعہ کریں جب جیل میں لوگ جاتے تھے تو جیل میں ان کی بڑی روحانی ترقیات ہوتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لے گئے اصحاب کاف غار میں تشریف لے گئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی میں تشریف لے گئے گئےไอسی ہی بہت عرصہ قبل حضرت کو ملک کی خدمات کے پاداش میں جیل کے پیچھے پابند سلاسل کیا گیا اور جیل کے اندر ہی پھر انہوں نے نقشبندی اسباق پہ وہ محنت کی کہ آج بھی ان کی محنت کے اثرات ان کے سیاست کے کاموں میں نظر آتے ہیں یہ نکشبندی بندی فیض کا ہی اثر اور نتیجہ ہے ہماری نقش فیض کی یہ خصوصیت ہے حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات کا مطالعہ کریں یہ ملک وقت کے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور اپنے ملک کی اور اپنے دین کی دفاع کے لیے کوشش کرنا حضرت خواجہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ یہ دین اکبر کے دین الہی کے سامنے سد سکندری ثابت ہو گئے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو اس انداز سے دین کے دفاع کے لیے کوشش کر رہے ہیں شاید اسی نسبت کا اثر اور نتیجہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ ابھی یہ بشارت دی جا رہی ہے بلکہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب و اللہ علیہ باقاعدہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے اور حضرت کو آج سے پہلی بھی متعدد حضرات سے نکش بندی سلسلے میں اجازت و خلافت ہے حضرت جی کے ساتھ ان کا محبت کا تعلق تو بہت پرانا تھا یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے ہم اپنے حضرت جی دامت عالیہ سے پوچھا کرتے تھے حضرت جی ان پر کامل مکمل اعتماد کا اظہار کیا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت مولانا بالکل اپنے اکابر کے نہج پہ کام کرتے ہیں انہیں یعنی بہت پرانی بات ہے میں نے ایک مرتبہ حضرت جی سے پوچھا تھا اس وقت تو اتنا قریبی تعلق نہیں تھا یعنی آج سے سولہ سال یا سترہ سال پہنے کی بات ہے میں نے خود پوچھا فرمایا کہ ہا, مولانا اپنے اکابر کی بلکل اسی منحج پہ کام کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کیا ہیں حالات کے تقاضی کیا ہیں یہاں سے بیٹھ کے پھر ہم تب سے رکرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر چند سال پہلے سے تو پھر تعلق بہت قریبی ہو گیا خود حضرت نے شفقت فرمائی ہمارے اجتماع میں تشریف لائے پر حضرت جی کو اپنے گھر میں بارہا بلایا بارہا ملاقاتیں ہوتی رہیں یہ تعلق بڑھتا گیا عقیدت محبت میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ پھر حضرت جی دامت برکات عالیہ کو ایک مرتبہ اپنے گھر بلا لیا دعوت فرمائی اور ہماری توقع سے زیادہ اکرام کیا حد سے زیادہ اکرام کیا یقیناً ان کی وسعت زرفی اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے تو جب یہ تعلق اور عقیدت زیادہ ہو گئی تو حضرت جی دامت بر اکاتون کے دل میں خیال آیا کہ چونکہ پہلے بھی اسی نقش بندی فیض ہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اپنی مدد شامل کی ہوئی ہے اور یہ جو اندر کی ہے ہمت ہے اور اندر کی قوت ہے جس کی بنیاد پہ ماشاءاللہ وہ بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں اگر اس نسبت کا اضافہ ہو جائے تو امید کی جاتی ہے کہ اس ہمت میں اس قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے یہ خدمات سر انجام دے سکیں گے اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ نسبت اور یہ تعلق ان کے ساتھ مزید قوت اور تقویت کا باعث بنے گا اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو ان پر رحمتیں ہیں اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ہاتھ ہے اس میں مزید پختگی آ جائے گی مزید تقویت آ جائے گی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے اور پوری امت مسلمہ کے لئے ان کی وجود کو فائدے کا باعث بنا دے خیر کا باعث بنا دے اور اس کا وجود ہم سب کے لیے باقی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات کی فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابھی انشاءاللہ جو حضرات تو جن کو اجازت خلافت دی گئی ہے ان کو بیت کیا جائے گا پھر بیت کرنے کے بعد ان کی دستربندی ہوگی دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ جو وہ جس وقت ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے ہم اس نسبت کے نور کو آگے پھیلانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائیں گے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اللہ اس معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اس بوجھ کو ادا کرنے کی توفیقتہ فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے مشائق کے سامنے سرخرو فرما الحمد اللہ وقفاء وسلام العلّہ واد ام الدینصطفیٰ اماوا یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ آمن بالله بلاہ و ملاکتی و قطوبی والقدر رسولی ولیومل من اللہ تعالى والبعث بعد الموت آمن تو کما ہوا وسمای و صفاتی و قبل تو جمییہ احکامی اقرارم بلسانی و تسطیکم بل قل اشد اللہ عل و شہدو عن محمدن ابد ہو رسول اللہ ربی من الظمب و اطوب علیح برحمتی کا یا الراحمین یا اللہ اس نور کو آگے پھیلانے کے لیے مجھے ہمت عطا فرما میں دن رات اس کے لیے محنت کروں گا تو میری نفس اور شیطان سے حفاظت فرما اور اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے مشائق کے سامنے سرخرو فرما وصل اللہ تعالی اللہ حبیبی سعید نا محمد ولا علی و صحابی اجمعین برحمتی کا یا ارحمراہ جیار بندی بولنا آ جائیے آپ یہاں تو <تصفيق> چیک لے آگے پہلے آگے آ جائیے ملا جی قبل اللہ اللہ قبول فرمائے خبر اللہ اللہ قبول کریں اللہ قبول کرے جی جی جی قبل اللہ اللہ قبول کرے آ گیا جائے تھوڑا اور آگے فری میری روپیے Yeah. <laughs> اس وقت مراقبہ کر کے دعا کر لیتے ہیں تشہیر رکھیے بیٹھ جائیے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لئے مراقبہ کریں گے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی سبز رات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے ابا رس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گنہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑوں میں سنو میں نام تیرا دھڑ میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے ترا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فر سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی اللہم صلی علی اللہ وسلی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب کریم ہم آپ کے عاج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما ایبوں کی پردہ پشی فرما اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما اندر کی ظلمت کو دور فرما اندر کی سختی کو ختم فرما ہمارے دلوں کو منور فرما ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پات فرما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 میری زندگی کا سوال ہے آپ رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے اور اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیجیے رب کریم رحمت کی نظر فرما اللہ ہم پر احسان فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اہلا ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما الہ دوستی کے رنگ میں دشنی کرنے والوں سے محفوظ فرما کریم کا مہربانی کا معاملہ فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے اللہ میں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ میں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن فوت پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پیر کے مناجات کی لذت نصیب فرما ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اللہ آپ نے قرآن فرمایا ادھر او نہیں میری دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا اے اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے اے اللہ آپ بھی سچے ہیں اپنے محبوب کی سچے ہیں اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ اپنے قرآن مجید میں فرمایا وہ امت سا فلاطن ہر سوالی کو انکار نہ کرو جب ہم کمزوروں کا حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں میرے مالک آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے اللہ اپنی رحمت سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اہلا جس طرح ایک عیال دار اپاج کسی سخی کے دروازے پہ رہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے میرے کا فاقہ ہو جائے گا میرے مولا ہم اس عیالدہ رپاج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں ہم آپ کے دروازے پہ اس امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اے میرے مولا اگر آپ کا یہ دروازہ کھل گیا تو نیک بختی نصیب ہو جائے گی اور ہمیں نیکی کی زندگی نصیب ہو جائے گی اللہ رحمت کا دروازہ کھول دیجئے ہماری کو اپنی رحمت سے بھر دی ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے رب کریم آپ نے فرمایا یا ایو الناس انتم تمل اے انسان تم محتاج ہو اور ایک جگہ فرمایا کہ میں غنی ہوں اے اللہ جب ہم محتاج ہیں اور آپ غنی ہیں تو ہماری محتاجی کو اہلا اپنی گنا سے پورا فرما دیجیے پورا کر دیئے اہلا جو ضروریاتیں غبی خزانے سے پوری فرما دیجیے اہلا دنیا خط کی کامیابیاں عطا فرما دیجیے اہل آپ نے فرمایا نمت صدقات للف صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتی ہیں اے اللہ جب صدقات فقیروں کا حق ہوتا ہے اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجیے اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجیے اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجیے اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجیے رب کریم ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں میرے مولا آپ ہمیں ہدی میں جنت فرما دیجیے میرے والا ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسا نہیں اللہ ہمیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے اگر آپ ارادہ فرما لیں ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے گا رب کریم ہم مسکینوں کے لیے یہ فیصلہ فرما دیجیے رحمت کا معاملہ کر دیجیے پورے مجمعے میں جتنے لوگ ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اہلا جتنے نوجوان ہیں ان کو شادی کے لیے نیک دیندار رشتے نصیب فرما جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں بری زندگی نصیب فرما جو اولاد نرینا کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینا عطا فرما جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ آپ کے پیارے یوسف ال اسلام کریم تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریف علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا اللہ آپ کے پیارے ابیب بھی کریم تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہے تھے لا کہ علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے سب کچھ معاف کر دیا اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا نال ہے اور آپ نے قرآن مجید میں جا بجا اس کے تذکرے کیے ہیں اے اللہ آج اپنی شان کریمی کا حادث پر ما آپ اپنے بندوں کو کہہ دیجئے لا تصریف علیکم اليوم حبو انت مت نکا جاؤ بخشے بخشائے گھروں میں چلے جاؤ اے لاہ یہ آپ کے بندے امیدیں لے کر آئے ہیں میرے مالا آپ جانتے ہیں میں تو ایک خطا کار سا انسان ہوں اے اللہ یہ میرے ساتھ بڑا حفد زن رکھتے ہیں اور بڑی امیدیں رکھتے ہیں اللہ ان کے حفد زن کو پورا کر لیجیے ان کی امیدوں کو پورا کر دیجیے اے اللہ یہ لوگ اپنی امیدوں میں مخلص ہے اے اللہ ان کے اخلاص کو قبول کر لیجیے یہ مشقتیں اٹھا کے یہاں پہنچے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کچھ مل جائے گا اے اللہ اس فقیر کے کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں اور آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجیے دی اور سب کی جولیاں بھر دیجیے دی سب کی دعائیں قبول کر لیجیے اللہ مہربانی فرما دیجیے دی اے اللہ ساری زندگی گزر گئی ہم یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں اے اللہ آج آپ ایک مرتبہ یہ فرما دیجیے ہاں میرے بندوں تم میرے ہو اے اللہ ایک دفعہ کہہ دیجیے کریم آقا ایک دفعہ رب کریم ایک دفعہ ایک دفعہ کہہ دیجیے تم میرے ہو میں مولا یہ دعا مانگتے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے میں محبت کی نظر بلال پہ ڈالتا میں محبت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا تم اپنے آپ کو دیکھو رب کریم ہمارے دل میلے ہیں ہمارے دل سیاہ ہیں دل سخت ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان میلے دلوں کو صاف کر دیجیے ان پتھر دلوں کو سخت دلوں کو نرم کر دی اے دیجیے ٹھنڈے دلوں کو اپنی محبت سے گرما دیجیے دی اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے اے اللہ دنیا کا فقیر اگر ایک دروازے سے مانگتا ہے نہیں ملتا وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے نہیں ملتا تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اے اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس صرف ایک ہی دروازہ ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو اس دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی وہ بدبخت ہوا کرتا ہے اللہ شقی بننے سے بچا لیجیے اللہ اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے اللہ رحمت کی نظر پروا دیجئے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں رب کریم آپ ان کے اے اللہ اس توبہ کو قبول فرما لیجئے اے اللہ آج تو گرم خون بھی معافیا مانگ رہا ہے اللہ اگر آپ نے ان کو دھتکار دیا شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا جوانیاں ضائع ہو جائے گی اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجیے قبول کر لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت سے نیکی کی نیکی کی زندگی عطا فرمائی ہم فکیروں کو بھی نیکی کی زندگی عطا فرما اللہ میں تقوی کی زندگی عطا فرما اتباع سنت کی زندگی عطا فرما اے اللہ اپنی ذکر والی زندگی نصیب فرما اللہ رحمت کی نظر پرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول پر اے اللہ اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے تو اے اللہ شیطان خوش ہو جائے گا اور آپ کے نیک بندے پریشان ہو جائیں گے اے اللہ اگر آپ ہمیں بخش دیں گے شیطان بدبخت پریشان ہوگا اور آپ کے نیک بندے خوش ہو جائیں گے اور آپ کے محبوب کو اطلاع ملے گی میری امت کے اتنے بندوں کو اللہ نے معاف کر دیا تو محبوب کے دل کو بھی خوشی ملے گی اللہ اپنے محبوب کے دل کو خوش کر دیجیے اللہ اپنے حبیب کے دل کو خوش کر دیجیے اللہ اپنے محبوب کے دل کو خوش کر دیجیے کر دی رب کریم آج ان کی امت کے ان تمام گناہ کو معاف کر دیجیے میرے مالا ہم آپ کے طلب گا ہیں ہم جرائم کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے دی اور ہماری بخشش فرما دیجیے دی رب کریم مہربانی کا معاملہ فرما رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ چھوٹا بچہ جب چلتے چلتے تھک جاتا ہے باپ کو کہتے ابو مجھے اٹھا لیں تو باپ انکار نہیں کرتا بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا کرتا ہے میرے مولا ہم نفسر شیطان سے لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں اللہ اب اپنی رحمت کا سہارا دے دیجیے اللہ اپنی رحمت کا سہارا دے دیجیے اللہ ہماری پشت منائی فرما دیجیے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیے دی اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما لیجیے اللہ ہمیں اپنے مقور بندوں میں شامل کر لیجیے ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما رب کریم ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے ہو دیکھا ہے اپنی چیزیں بڑوں کے پاس محفوظ رکھا دیتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی ہم لے لیں گے اے مولا ہم بھی اپنے ایمان کو آپ کے پاس محفوظ رکھوا اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو محفوظ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما دینا اے اللہ ایمان کے ساتھ رخصت فرما دینا رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دینا اے اللہ ہم نے دیکھا ہے والدین بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ ہماری بھی کچھ تمنائیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے رب کریم ہماری تمنا یہ ہے جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں موت عطا فرما دینا اے اللہ ہماری تمنا کو پورا کر دینا ہماری مراد پوری کر دینا اے اللہ ہم نے ہاتھوں کے پیالے آپ کے سامنے پھیلا دیے ان پیالوں کو اپنی رحمت سے بر دی دی اور اپنی رحمت کی نظر فروے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما میں اگر کوئی ایک مرد ایسا ہے یا ایک عورت ایسی ہے جس کے اعمال آپ کو پسند ہیں اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اے اللہ اٹکے کاموں کو ہونا آسان فرما الجے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اہل اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ نے بار بار اپنے گھر کا دیدارتا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے چلتے ہیں لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں اللہ کوئی ہی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے کوئی مقام پہ نفلیں پڑھتا ہے اللہ کوئی مقام پہ سجدے کرتا ہے ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا لیجیے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما یہ اس وقت بحرانوں کا شکار ہے اللہ ان بحرانوں سے نجات عطا فرما رب کریم ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس ملک کا دشمن ہے ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ہم جتنے محکوم ہیں اللہ ہم سب کو قانون کے مطابق اچھی پر امن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما جتنے آنے والے یہاں حضرات ہیں اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما اور خوشیوں کے ساتھ ان کو گھروں میں واپس لوٹا ربنا تقبل منہ ان کا ان تباب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ اہلا بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد ادا فرما اہلا جو مشکلات میں پھنسی ہیں ان کو مشکلات سے نجات ادا فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا خط لکھے فون کیے یا پیغام بھیجے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما ہمارے والدین عزیز جو فوت ہو ان کی مقفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات صلی اللہ تعالی اللہ حبیبی سیدنا محمد اجمائین برہمتی ارہم روہی می